مناخل الگ عنوان فون مشرقین بزرگوں شکیروں شہیدوں سخیروں کی عبادت کرتے تھے صبح پڑا تھا دو عنوان پڑھے تھے یہ کہ مشرقی نے مکہ امبیائے کرام اللہ وقت سیمات کی عبادت کیا کرتے تھے دوسرا عنوان یہ کہ مشرقی نے مکہ ملائکا کی بھی عبادت کیا کرتے تھے اب تیسرا عنوان ہے کہ مشرقی نے مکہ بزرگوں کی بھی عبادت کیا کرتے تھے اولیائے کرام کی بھی عبادتیں کیا کرتے تھے لیکن انہوں نے اولیائے کرام کی مورتیاں بنا رکھی تھیں ان مورتوں اور بتوں کے آگے سیدھا کرتے اور ان کے پھیرے کرتے لیکن مقصود وہ بت نہیں ہوتے تھے بلکہ بتوں والے بزرگ ہوا کرتے تھے <تصفح> سمجھ رہے ہو لیکن بزرگ حضرت دو قسم تھے جن کی وہ عبادت کرتے تھے وہ بزرگ دو قسم تھے ایک قسم وہ جو حقیقت بزرگ تھے اللہ والے تھے توحید والے تھے شرک کے مخالف تھے لیکن ان کے مرنے کے بعد ان کی مرضی کے خلاف لوگوں نے ان کی عبادت شروع کر دی ایک قسم بزرگوں کا وہ ہے دوسرا قسم بزرگوں کا وہ جو جالی صوفی تھے جالی بزرگ تھے حقیقت کوئی بزرگ نہیں تھے سمجھا خود بھی مشرق تھے شرک کے دائی تھے ان کے مرنے کے بعد لوگوں نے ان کی بھی پوجا شروع کر دی اور عبادت شروع کر دی سمجھ رہے ہو بہرحال بزرگوں کی وہ لوگ عبادت کیا کرتے تھے اب عبارک پروشاب عزیز رحمہ اللہ تعالی چہاروں تیر پرستان گو تم مرد بزرگے کے بسب کمالے مجاہدہ مستجاب الدعوات و مقبول اللہ شدہ بود عظیم جہاں میں گزرد چوتھا تیفہ تیر پرستوں کا ہے وہ کہتے ہیں کہ جب کوئی مرد بزرگ کمال اجازت اور مجاہدہ کی وجہ سے مستجاب دعوات اور مقبول شفات عند ہو کر جہان سے گزر جاتا ہے روح او رہا عظیم یا وسط بس فقین بہم میں رسد اس کی روح کو بڑی قوت مل جاتی ہے اور بڑی وسعت مل جاتی ہے ہر کوئی صورت اورا رہا سازد ہر وہ انسان جو ان کی مورتی کو برزخ بنا لے ذریعہ بنا لے ج در مکان شسط و برخاست ہو یا بر گورے ہو سجود یا اور فلزل کام نمایاد جا اس کے بیٹھنے اور اٹھنے کی جگہ جب اس کی قبر پر سکھ دی اور فل کام کرے روحے اطلاق بھرا مطلع شبد تو بزرگ کی روح تو غصہ و اطلاق کی وجہ سے ایک بار مطلب ہو جاتی ہے بس دنیا و آخرت در حق کو اس کے بعد دنیا اور آخرت میں اس کے حق میں سفارش کرتی ہے وہ کہتے تھے کہ مرنے سے پہلے تو انسان ہوتا ہے نا مقید روح مقد ہوتی ہے جسم کے اندر جب انسان مرتا ہے روح نکلتی ہے تو روح آزاد ہو جاتی ہے روح کو وساط اور قوت مل جاتی ہے اخرا ہے تم اللہ عزا و مناطال خبر دو ہیں لات اور عزا اور منات جو تیسرا پچھلا ہے یہ حضرت تین, تین کا ذکر ہے لات کا عزا کا اور منات۔ کا لات جو تھا حضرت یہ ایک فقیر انسان تھا کیا تھا فقیر انسان تھا یہ ستوں پلایا کرتا تھا لوگوں کو حاجیوں کو خاص طور پر دور دراز سے لوگ آتے تھے اس کا ستوں پینے کے لیے جب یہ مر گیا تو جس پتھر پر بیٹھ کر یہ ستوں تقسیم کیا کرتا تھا پہلے اس کی عبادت شروع ہوئی پھر خود اس کی عبادت شروع ہوئی اس کی مورتی بنا لی گئی اب دیکھو حقیقت یہ لات لکھا ہے عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ رضی اللہ تعالیٰ سج گئے تھے اللہ توان اللہ, اللہ, اللہ تو رجو لیں گی تو سبھی الحاط لات ایک جون تھا جو حاجیوں کے لیے ستوں بنایا کیا کرتا تھا رجل تھا یا بت تھا لات رجل تھا یا حجر تھا رجل تھا یا فنم تھا یہ جون تھا نیک آدمی تھا اس کے مرنے کے بعد اس کی عبادت شروع ہو گئی اگلے سفے کا ہو کہ یان ابن عباس رضی و مجاہدن تعالیٰ حضرت ابن عباس مجاہد مجاہر ابنانس نقل کیا گیا اللہ تا شد کے ساتھ میرے تو دیکھو نا سمجھا دوں اللہ تم دو قول ہیں ایک قول یہ ہے کہ اللہ اللہ تو خدا کا نام ہے نا جی اس ظالموں نے پھر اللہ کے ساتھ تا لگا دی اور اللہ پڑھنے لگ گئے یعنی اللہ مذکر اور یہ مونس اس میں ہو اللہ کے مقابل میں انہوں نے جھانچہ کر دیا تا لگا دی تانیس والی اللہ مذکر اور اللہ کیا ہے مونس اور دوسرا قول جو ہم اب پڑھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ ت اللہ کی شد کے ساتھ ہے لگتا یا لکوں سے آئے سب بنانا اب دیکھو انہوں نے پڑھا اللہ آپ کے ساتھ کشدی دیتا کہ اور تفسیر کی انہوں نے اس کی بے اندروک حاجی جو سلجائے کہ یہ جوان تھا جو حاجیوں کے لیے جہریت کے زمانے میں ستوں بنایا کرتا تھا لما ماتا پر جب مر گیا تو آپ والا خبریں صاحب ہو نوراتا بیٹھنے لگ گیا اس کی قبر پر بس اس, اس کی عبادت شروع کر دی ماخذ نمبر چار پر آ جاؤ نیچے نیچے ماخذ نمبر چار بقی غور رت الدیا ہے غورران میں ہے اللہ تے لبا سے منتقلوں یہ لبون آ لیا یہ جی تیسری توجی ہے کیونکہ تھے وہ دوتروں کو ہلایا کرتے تھے وہاں اور چکر لگاتے تھے یا تو کیا کرتے تھے ماخذ نمبر پانچ کہا جاتا ہے کہ اس کا نام بن بنوائی تھا بعض کہتے ہیں اس کا نام بن حادثہ تھا اور یہ خدا کا والد ہے عمر عمر طویل ہم اسے لمبی زندگی دی گئی تھی پس جب مر گیا تو بنا لیا انہوں نے اس کے بیٹھنے کی جگہ جہاں بیٹھ کر سپو بنایا کرتا تھا منساخاً نب خانہ اور وہاں جا کر اس بزرگ کی قربانیاں جو جہاں وہ نبے کیا کرتے تھے ان کی منت کے جانور وہ مسانہ حل امر اس کے بعد ان کو خیال آیا ایران آبادی تم کا سفرت شروع کر جس پتھر کی وہ جو تھا بیٹھا کرتا تھا اس پر وہ مسل ہوا سنا منا اور اسے تراش کر سنم کی شکل بنائی اور نام رکھا اس کا اللہ من التی سوی کے یعنی سبو بنانا سمجھے <تصفح> نیچے نیچے آ جماخذ نمبر سات پر وہ اللہ ہو سبحان ہو مشرقی مکت آ اور کفر کفت والے لگائے اللہ پارے مشرقین ہے مکہ بل جب کہنے ان کے واسطے جوان سفی جو تھا ستوں بنایا کرتا تھا حاجیوں کے لیے انہوں سے منصب الودیت ہے جب وہ کھڑا کیے جب منصب علویتیں شروع ہوئے مجرم ساتھ اس کے لذیذ مصیبتوں کے خلاصہ کیا ہے کہ لات ایک فقیر انسان تھا کون تھا یہ کوئی بت نہیں تھا یہ کوئی حجر یا سنم نہیں تھا بلکہ جون تھا وہ مر گیا تو پھر اس کی لوگوں نے عبادت شروع کر دی لیکن اس کی یادگیری کے لیے انہوں نے اس کا بت بنا دیا بت کی آگے سیدھا کرتے تھے مقصود بت نہیں ہوتا تھا بت والا بزرگ ہوا کرتا تھا آگے کھڑا ہے حقیقت عزا سمجھا سی عزا حضرت ایک جنیا تھی کیا تھی جنیا تھی نبی علیہ سلاد و تسمیر نے جب مکہ فتح فرمایا تو اس کو من فرمایا تین ٹیچر کے درخت تھے ان پر ایک مکان بنا ہوا تھا یہ ظالم اس کے اندر آ کر بولا کرتی تھی سمجھا کہ میں فلانی ہوں تیری مراد جو ہے میں نے پوری کر دی یہ تو اور نوراتاں بیٹھ یہ کر بو کا جس طرح جنات بولتے ہیں ابھی آ رہا ہے انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ تو حضرت نبی علیہ السلام نے فتح مکہ کے دن سے ختم کرایا ماخل پڑھو اب المنظر کل بھی فرماتے ہیں فبنا بسن اس کے مجاور نے بئی مان نے اس پر ایک گھر بنایا نسی سوت اور اس میں آوازیں سنا کرتے تھے بکانت اعظم علیہ السلام اندب قریشن اور بڑا بت تھا قریش کے یہاں بکانہ وجہ اللہ اور دور دور سے کی زیارتوں کے لیے جایا کرتے تھے اور اس کے لیے قربانیاں لے جایا کرتے تھے اور وہاں جا کر دیوے کر کے تفلب حاصل کرتے تھے بکانت قریشوں کا دھامت لہٰ شیب وادی اخراج قریشیوں نے اس کے لیے وادی ہو سے ایک حصے کا حما کر رکھا تھا اس کو سقام کہتے تھے تشوی کرتے تھے ساتھ اس کے ہر کعبہ کی اور ایک منہر تھا جہاں پر نہر کیا کرتے تھے اس کے ہدایہ کو کہا جاتا تھا وہ اب اب سے تقسیم کیا کرتے تھے وہ تو اپنی قربانیوں کے منحظہ رہا وہ لوگ جو وہاں بیٹھے ہاں ہوتے ہیں اور یہاں ہوتے ہیں اللہ میں اپنی کثیر کی بارک نصائی فرماتے ہیں اخبارنا علی ابن المنذر قال فرائد بن فضلان قال حدثنا الولید بن جمعہ عن ابی الطفیل رضی اللہ و تعالی عنہ فرماتے ہیں جب فتح کیا نبی علیہ السلام نے مکہ مکرمہ تو بھیجا خالد بن ولید کو طرف نخلا مقام کے جگہ کا نام ہے اور تھا وہاں پر الا اس کے بعد حضرت خالد اور تھا وہ پر تین کی کے درختوں کے اس کاٹا اس نے کی کے درختوں کو اور گھر کو ویران دیا وہ جو تھا اس پر اس کے بعد آیا نبی علیہ السلام کے کی خدمت میں آپ نے پی کاٹ ڈالے مکان گھرا دیا اور حضرت کی خدمت میں آزک حضرت کہ میں ازا کو ختم کر آیا آپ ہاں نہیں ازا ختم نہیں ہوئی ابھی تک ابھی تک ختم جا تو دوبارہ جا پھر اس کے بعد آیا نبی علیہ السلام کی خدمت کے اندر بس خبر دی عزت کو بس آپ نے سمائر جائے واپس جا تو سر نے قلم پسنا شہ تو کچھ بھی نہیں کیا خراجا خالد واپس خالد رضی اللہ بس جب دیکھا اس کو خاجانہ نے مجاگروں نے وہ ماجا بتا امانو سے لہرے کرنے لگ گئے اور وہ کہنے لگے یا عزا یا اے عزاضا پکارنے لگے بس آئے اس کے بعد حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ نو اچانک دیکھا کہ ایک عورت ہے ننگی نا شرت ان بال اس کے بکھرے ہوئے ہیں تا ان کو رابع سے مٹی اپنے خار پہ ڈالتی ہے خار پہ کرتی ہے سنو بات یہ جنیا تھی یہ کیا تھی حضرت نبی علیہ السلام کا معجزہ تھا حضرت خالد کی کرامت تھی کہ فرشتے اس کو پکڑ کے لے آئے زوری زور دھور. اس نے وہ وہ جنی ات جنت انسانوں کو نظر نہیں آیا کرتے نا جی دی؟ یہ اس ملح اس کو زوری زور پکڑ کے لے آئے حضرت خالد کی خدمت کے اندر عورت کی شکل کے اندر کی حضرت خالد نے اسے تلوار ماری اور اسے ختم کر دیا صاحب کا تلا حضرت خالد جن ولی نے تلوار ماری اور اسے ختم کر دیا اس کے بعد واپس آئے نبی علیہ سرات اور کی خدمت کے اندر اور حضرت کو خبر دی آپ نے سنا چل کل عبزا چل یہ عبزا تھی وہ تین کیچڑ کے درخت اور وہ مکان دیکھوں نے پہلی بار منہدم کیے تھے وہ اضا نہیں تھی اسا یہ تھی اصل کے سمجھ یہ بات ہوئی حقیقت منات منات بھی ایک انسان تھا کیا تھا انسان تھا یہ مر گیا تو اس کی عبادت شروع ہو گئی اور اس کا بت بنایا گیا اس کے بت کے آگے جھکتے سیدھے کرتے اور اس کے پھیرے کرتے مقصود وہ بت نہیں تھا بلکہ بت والا انسان تھا سمجھ رہے ہو اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ انسان نہیں تھا بلکہ یہ بھی جنیا تھی منات ہے منات بھی کی کیا تھی جنیات پڑھو علامہ سیوتی رحم اللہ فرماتے ہیں وفی من اسماعیل اسنام لطیفانت اسمان لانے پاک کے اندر چند اسنام کے نام بھی ہیں قرآن پاک میں چند اسنام کے نام بھی موجود ہیں وہ کون کون سے ہیں ولہ کے ولہ منات اور یہ اسلامی قریش ہیں کس کے اسنام ہیں اگلے صفحے پر آج ماخذ نمبر تین پر اے منکانہ جو حج و لحاظ اسنا میں یعنی جو انسان حج کیا کرتا تھا منات کے لیے تھا نہیں ساج کیا کرتا تھا درمیان صفا مروا کے وقت تعزی کرنے نے اپنی بج کے کیونکہ نہیں تھا وہ مساب میں یہ بات القویبارت سمجھ آئے گی اس زمانے میں یہ قانون تھا کہ ہر بندے نے اپنا ایک معبود مقرر کر رکھا تھا وہ دوسرے کے معبود کی کبھی عبادت نہیں کرتا تھا وہ کہتا تھا میرا معبود بس یہ ہے تو مناط جو تھا وہ صفا مروا میں نہیں تھا جو لوگ مناط کی عبادت کرتے وہ صفا مروا کی سائ نہیں کیا کرتے تھے کیونکہ صفا مروا پر اساف اور نائلہ تھے آگے آ رہا ہے ابھی ہیں انشاءاللہ شاء تعالیٰ تو جو لوگ مناعت کی عبادت کرتے تھے وہ صفا مروہ کی ساز نہیں کرتے تھے وہ کہتے تھے ہم اوروں کے معبود کی عبادت کیوں کریں ہم اساف نائلا کی عبادت کیوں کریں ہم اپنے معبود کی عبادت کریں گے تو وہ لوگ جو منات کا حج پڑتے اور منات کی عبادت کرتے تھے وہ ساج صفا مروہ نہیں کیا کرتے تھے کیونکہ وہ اور معبود وہاں موجود تھے باقی تفصیل حدیث میں جب پڑھو گے انشاءاللہ شاء اللہ پڑھو گے اب دیکھو یعنی وہ انسان جو حج کیا کرتا تھا اس بت کے لیے یعنی منات کے لیے تھا نہیں ساز کیا کرتا تھا صفا مروا کے درمیان واسطے تازہ کرنے اپنے سنم کے کیونکہ نہیں تھا مساح کے اندر اور تھا مساح کے اندر دو سنم آصاف اور نائلہ پس نہ کی اللہ تعالیٰ نے وسطے رد کرنے کو پر ان کے ساتھ قول نظر نہیں نہ صفحا بل مروا تھا ان شاء اللہ, انشاء اللہ, انشاء اللہ آئے گا پرانے پاک میں میں تفصیل رد کروں گا ماخذ نمبر چھ پر آ جاؤ نیچے نیچے محمد سب سال ہی نے سبیر رشاد میں ذکر کیا ہے انہو باس رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام نے جب مکہ فتح فرمایا سات بن زید اشہیلی کو بھیجا طرف مناج کے اور منات وادی مشلل میں آئے اور وہ وہ پہاڑ ہے جو اترا جاتا ہے اسی طرف پیدن بقینا میں رمضان آیا دن رمضان کے باقی رہ گئے تھے مکہ پتا جب فرمایا اور تھا منات اور فو کے لیے اور غسان کے لیے پس نکلے ادھر سات بیس سواروں کو لے کر حتا کے پہنچے طرف اس, جو اس پر مجاور مقرر تھے پس کہا مجاور نے کیا ارادہ کرتا ہے تم وہاں ادھر کہاں آیا ہے تو بن سعدید وہاں بھی تھا تہاں کہاں گیا یہاں سمجھا نہیں اس نے کہا میں تیرے معبود کو ختم کرنے کے لیے آیا ہوں اور چاہ ہاں ما توڑی دو کالا حدم اس نے کہا سادھ نے کہا آپ منات کو ختم کرنے کا ہے کالا وہ انتر راہ ختم کرے گا اس کو تو مجاور کہنے لگا اگر ساد کو سن رہے ہو مجاور کہنے لگا اگر سرد کو وہ ذاکا تو ختم کرے گا ہمارے ماں کو ہمارے مشکل خشاب کو اکبلا ساد ان گم شیرے آپس آئے حضرت ساتھ چلنے لگے طرف اس کے اچانک نکلتی ہے عورت ننگی سوداؤ کالے رنگ کی بکھرے ہوئے سرواری تدوے واہ بہلا وا بہلا کرتی ہے تدرے وہ سدرا اور اپنا سینا پیٹ رہی ہے وہ کیوں وہ تو فرشتے اس کو پکڑ کے لے آ رہے تھے نا جی فرشتے اس کو ہاں فرشتے اس کو پکڑ کے لے آ رہے تھے دنیا بےمان کو قتل کروانے کے لیے اس لیے وہ واویلا کر رہی ہے اور سینہ پیٹ رہی ہے کہ آج میری موت ہے مجاور جو بیٹھا تھا اس نے کہا منا تو دونوں کے بعد منا تو اپنا کچھ غصہ تو ظاہر کرو اپنا کچھ غصہ تو اے تیرا قاتل آیا ہوا ہے کچھ غصہ تو ظاہر کرو وہ تو کہتے تھے نا وہ تو سمجھتے تھے کہ منات اللہ معاف کرے جس پر ناراض ہو جائے اس کا نہ دین ہے نہ دنیا ہے تباہ برباد ہو جائے گا اب تو آیا ہوا ہے وہاں بھی قتل کرنے کے لیے تو من آپ مہربانی کر اپنا کچھ غصہ تو ظاہر کر یہ تیرا دشمن آیا ہوا ہے منا تو دونوں کے بازا نو سمجھ رہے ہو کچھ اپنا غصہ ظاہر کر حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ نے تلوار مارتے ہیں فکرہ تعالی ہاں اسے قتل کر دیا حضرت سعد نے تلوار مار کر یقبلو میں اور جو بت بنا ہوا تھا ادھر آتے ہیں سمجھا اس کے ساتھ اس کے ساتھ دیکھا جم وہ تو اسے منہدم کر دیا اور گرا دیا سمجھے جی؟ تو مناپ نیچا تھا یا جنیا تھی اور یا انسان کتنے قول ہیں دو کی صاف اور نایلا میری طرف دیکھو اصاف بھی آئے آساف بھی آئے یہ مرد تھا نایلا ایک عورت تھی انہوں نے کعبے کے اندر خود وینا کرنے کا ارادہ کعبے کے قابے کی اندر خود وینا کا ارادہ کیا اللہ نے ان کو مشق کر کے پتھر بنا دیا قریشیوں نے ان کو نکال کے کعبے کی دیوار کے ساتھ رکھ دیا کہ جو بھی آئے عبرت حاصل کرے کہ انہوں نے یہ کام کرنا چاہا اللہ نے ان کے ساتھ یہ اشر کیا تاکہ عیدہ کوئی ایسا کام نہ کرے وہ لوگ مر گئے پچھلی نسلیں آئیں انہوں نے ان کی قدم بوسی شروع کر دی عبادت شروع کر دی ہوتے ہوتے آخر انہوں نے پھر ایک کو رکھا صفا پر ایک کو رکھا مروے پر جو بھی آتا صفا مروا کو سائج کرتا اساف نئےلا کا بھی استلام کیا کرتا تھا اور جس طرح حجر اسود کا استعلام ہے اور ان کی باتیں کرتے اور ان کی منتیں دیا کرتے تھے تو یہ اساف نیلہ کون تھے انسان تھے کون تھے انسان تھے یہ کوئی پتھر نہیں تھے نہ کوئی یہ درخت تھے نہ کوئی شجر تھے نہ کوئی حجر تھے بلکہ یہ کیا تھے انسان تھے انسانوں کی عبادت ہو رہی تھی اللہ آلو سی رحمان اللہ تعالی فرماتے ہیں ایسا کے رول کے کا سبب وہ ہے جو صحیح صنعت کے ساتھ نقل ہوا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نما سے ان کو الصفا سنم ان جو صفا پر ایک صنم تھا اوپر صورت جوان کے جسے آصاف کہا جاتا تھا اور مربے پر بھی ایک سنم تھا عورت کی شکل پر جسے نائلہ کہا جاتا تھا کیا کہا جاتا تھا ماخذ نمبر تین پر آ جاؤ محمد بن ساک نے کتاب اس سیرت میں ذکر کیا کہ بے شک آصاف اور نالا تھے دو بشر کابے کے اندر خا جا رہے نہیں تو ان کو مس کر کے پتھر بنا دیا گیا فَنَا سبت ہونا قرش بس خلق کیا ان کو قریش نے سامنے کابے کے تک عبرت حاصل کریں ساتھ اس کے لوگ پر جب لمبا ہو گیا زمانہ ان کا تو او بیدا چلا گئے او بیدا ان دو کی باتیں شروع کر دی گئی ہو بےلا سفا وا کر بدل دیے گئے تبدیل کا دیئے گئے طرف صفا مروا کے بس کھڑے کیے گئے وہاں پر وہ انسان جو طباع کیا کرتا تھا صفا مروا کا یس علیہ نمائند کا استعلام کیا کرتا تھا اگلے سمے پر حقیقت حبل حضرت آدم علیہ السلام کا بیٹا تھا نا شہید حابیل اس نے حابیل کی بھی عبادت کیا کرتے تھے لیکن حابیل چونکہ موجود نہیں تھا اس کی یادگیری کے لیے اس کے انہوں نے بت بنایا اور اس کا دائیں ہاتھ توڑ دیا سمجھا نہ صحیح کیونکہ انہوں نے سن رکھا تھا کہ قابیل نے جب اس کو قتل کیا تو پہلے ہاتھ پر تلوار ماری اس کا ہاتھ کاٹ دیا پھر اس کو قتل کیا تو انہوں نے اس کا بت بنایا کہ اس کا ہاتھ مقصورا تھا ٹوٹا ہوا تھا تو بار عبادت کرتے تھے کس کی قابیل کی لیکن اس کی مورتی کیا جو سجدے کرتے منتے دیتے مقصود کون ہوتا تھا وہ ہابیل ہوا کرتا تھا وہ بھائی اس موسانہ میں نے اتا اب اور یہ نام ایک بت کا لہایا تھا اسے امرب نے لوہائی اور کہتے ہیں کہ ان کے یہاں سنم تھا جسے بنا لیا تو انہوں نے اوپر نام حابیل مقتول کے فیضل باری کا والا ابن قیم کہتا ہے آ گم حبل اوپر صورت انسان کے مقصورت الجل جمنا جس کا دایا ہاتھ پوٹ پوٹا ہوا تھا تو حابیل انسان تھا یا پتھر تھا تو انسانوں کی عبادت کرتے تھے نا وہ لوگ تو یہ کہنا کہ وہ پتھروں کی عبادت کرتے تھے ہم بزرگوں کی عبادت کرتے یہ جھوٹ ہوا سچ ہے جھوٹ ہے نہیں یہ حقیقت ود سوا یعس یوک اور نس یہ پانچ بزرگ تھے حضرت اتنی علیہ سلام کی اولاد تھے یہ ہر ایک کی اپنی مسجد تھی عبادت خانہ تھا جماعت تھی باقاعدہ یہ ان کو تبلیغ کرتے عبادت کرتے خود بھی ریاضت مجاہدے کرتے ان کو بھی عبادت کرواتے تھے لیکن پانچ بزرگ جب فوت ہو گئے بیچارے تو لوگوں نے ان کی عبادت شروع کر دی سمجھا سکالولا تدر ان آلے ہتگلا تدر بدم ولا سلا یو سو گسرا اور کہتے ہیں نہ چھوڑو تم اپنے معبودوں کو اور نہ چھوڑو تم خاص طور پر ود کو نسوا اور نہ یہو سیو اور نصر کو ان عبد اللہ اب ابن باسن رضی اللہ تعالیٰ نما حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نما بن مجین سر وسما اور جالن سالین اسما اور اجالن یا اسماؤ آجارن ہے اسماؤ اشجارن تو نہیں اسماؤ رجالن جونوں کے نام ہیں رجل تھے جون تھے انسان تھے جن کے یہ نام ہیں اور انسان بھی کیسے تھے سالہ نیک لوگ تھے کون والے اصلاح کے تسلیم کے خلما ہلکو پر شوت ہو گئے اور شیطان علاقوں میں وہی کی شیطان نے ان کی قوم کی دروجے کے کھڑا کرو تم ان کی بیٹھنے کی جگہوں پر وہ جو تھے بیٹھا کرتے تھے انصا بن بت اور نام رکھو ان کا ان کے ناموں کا پس انہوں نے کیا لیکن پس نہ عبادت کیے گئے تاکہ جب ہلاک ہو گئے یہ لوگ اور ختم ہو گیا تو بے ان کی عبادت شروع کر دی گئی تو سن رہے ہو تفصیل ابھی آتی ہے انشاءاللہ ماخذ نمبر چار اگلے صفحے پر آ جاؤ محمد ابن کہتے ہیں نشرہ کالکان قومن سال ہیینا تھے یہ نیک لوگ کے درمیان آدم اور نو علیہ السلام کے وہ کان لو مت اور ان کے متبعین تھے جب تو دونوں بیم ان کی ابتدا کیا کرتے تھے پر جب یہ پانچ بزرگ فوت ہو گئے کہا ان کے اصحاب میں وہ جو تھے ابتدا کرتے تھے ان کی لو سرنا ہم اگر صورتیں بنا لے ہم ان کی وہ گاش و عبادت ہے زیادہ شوق دلانے والا ہمیں عبادت کی طرف جب ہم انہیں یاد کریں گے پر انہوں نے ان کی صورتیں بنائی پس جب وہ مر گئے اور پچھلے آئے دبا ال ہم ابلی سو چلا گئے گھوس آیا ان کی طرف شیتان بائیمان سیا کہنے لگا نما قانوج آب تمہارے باپ دادا تو ان کی عبادت کیا کرتے تھے بہن جسم المطر اور انہیں کے ذریعے بارش دیا کرتے تھے تو آباد انہوں کی عبادت شروع کر دی۔ تو سمجھ رہے ہو ان اللہ تعالی ابھی پڑھتے ہیں کہ یہ بےمان ابلیس جو ہے یہ کس طرح آیا واقعہ کیا ہوا آگے جنات کی عبادت میں آ رہا ہے یہ واقعہ آگے آدھا حقیقت بال حقیقت بال بال یہی باتیں آسان ہے تجمہ بھی لکھا ہے سارا سمجھا سر کیا جائے مجبوری ہے وقت چھوڑا ہے بال حضرت ایک عورت تھی سمجھا وہ مر گئی تو ان بےمانوں نے اس کا بت بنایا سونے کا بت تھا کس کا اور اس کے چار منہ بنائے ہر منہ پر ایک ایک سو مجاور مقرر ہوا سمجھا اور ان مجاوروں کو کہتے تھے یہ پیغمبر ہیں یہ جی چاہیں بس صبح ہوتی وہ اٹھتے کسی کو کہتے بی, بی صاحبہ نے تیرے بارے میں کہا کہ اور نوراتے بیٹھ کسی کو کہتے کہ بی, بی کہتی ہے تیرا کام کر دیا میں نے کسی کو کچھ کہتے کسی کو کچھ کہتے الیاس علیہ سلا تو کو اللہ میں بھیجا آپ نے آ کر اس بت کو ختم کیا ان لوگوں کو تبلیغ فرمائی سمجھا جی اب پڑھو مِنَ الْمُرْسَلِينَ قَالَ لَا بَالٌ وَتَذَرُونَ تکوں الْخَالِقِينَ اور صلح اسلام وہ بھی سے رسول جبکہ فرمایا اپنی قوم سے آیا نہیں ڈرتے ہو تم اللہ پاک سے آیا پکارتے ہو تم بال عورت کو اور چھوڑتے ہو تم آسن الخالقین کو اب پڑھو اللہ مدلسی کی برت وہ کالا فر کر تم عمرات ایک شرکت کہتے ہے کہ بال ایک عورت کا نام ہے اتت ہم برضلا لطن گمراہی لے کر آئی تھی بےمان تک انہوں نے اس کا اتباق کیا اور پڑھا دیا بالا سات مد کے اوپر وزن ہمراہ کے بھائی نے من سہاگل کرا تو اس کی تعید ان لوگوں سے ہوتی ہے جو کہتے ہیں کہ یہ عورت تھی سمجھا سنگھ اللہ محکانی رحم و اللہ کی بارف بھی پڑھو جی بائیس ہاتھ کا بت سونے کا یا کسی عمدہ ہاتھ کا تھا چار سو پچاس پجاری تھے جو نبی کہلاتے تھے لوگوں کو غیب کی خبریں دیا کرتے تھے خلقت ان سے مدد مانگنے آتی تھی نظریں چڑھاتی تھی ایک بڑی پرتکل درگاہ بنا رکھی تھی سن رہے اور اس کی تعظیم ادب کے قید مقرر کر رکھے تھے یہ بدبخت مجاور نئی نئی اس کی کرامات وہی لوگوں کو سناتے تھے کہ فلاں کی یہ مراد بال نے دی فلاں نے نظرانہ ادا نہ کیا تھا اس کو یوں برباد کیا سدا کیا کرتے تھے اس کے آگے قربانی ہوتی تھی باجے بجا کرتے تھے ایک عجب ٹھاٹ بنا رکھا تھا جو حضرت الیاس علیہ السلام کے ہاتھ سے مدہم ہو گیا حضرت الیاس نے آ اس کو ختم اللہ محمود بعض لوگ کہتے ہیں کہ سونے کا بت تھا اس کی لمبائی بیس ہاتھ تھی اس کے چار منہ تھے چھوتے نو بھی فطرے میں مبتلا کیے گئے ذریعے اور تازیم کی انہوں نے اس کی حتیٰ خدمت میں دی اس کو چار سو مجاور اور کیا انہوں نے ان کو انبیاء اور تھا شیطان بیمان بےمان داخل ہوتا تھا پیٹ بال کے اور بولتا تھا ساتھ شریت ضلالت کے ساتھ آنا اس کو محفوظ رکھتے اور لوگوں کو سکھایا کرتے تھے سمجھ رہے یہ عنوان ختم ہو گیا کہ مشرقین مکہ بزرگوں کی بھی عبادت کیا کرتے تھے کی؟ ملتا. اب آ گیا عنوان چہاروں دربیاان پرستش کردن مشرقین واقبرا مشرقین مکہ حضرت ان ستاروں کی بھی عبادت کیا کرتے تھے ستاروں کی بھی اور ان کا یہ عقیدہ تھا کہ یہ بے جان چیز نہیں ہے بلکہ یہ زی روح ہیں زی عقل ہیں اور ان کو اللہ نے عالم الغیب بنایا ہے اور ہماری سعادت اور نحوست اور ہماری اپنا نفع اور نقصان ہمارا ان کے, ہاتھ کے اندر دے دی دیا ہے سمجھ رہے جی؟ اس طرح ان کا یہ عقیدہ تھا لیکن انہوں نے دیکھا کہ ستارے رات کو آتے ہیں دن کو غروب ہو جایا کرتے ہیں تو انہوں نے ستاروں کی بھی مورتیاں بنا لی ستاروں کے بھی بت بنا لیے اب دن کون ستاروں کے بتوں کے آگے جھکتے اور ان کو پکارتے لیکن مقصود وہ بت نہیں ہوتے تھے بلکہ بتوں والے ستارے ہوا کرتے تھے سمجھ رہے ہو سیم اب دیکھو اگلے سب پر شاہ صاحب رحم اللہ کی عبارت پڑھو ان جنجوم تفتحکل عبادت آ نجوموں کا خیال تھا کہ نجوم مفتحک ہے عبادت کے وہ ان عبادت تنفو فق دنیا کہ اور ان کی عبادت دنیا میں فائدہ دیا کرتی ہے برف الحاجات اور ان کے سامنے اپنی ضروریات پیش کرنا حق ہے کالو قد تحق کالو کہنے لگے ہم نے تحقیق کر لی ہے ان لہا اثر نازیم انفل ہوا جیسے یومیا کے ستاروں کا بہت بڑا اثر ہے ہوا جیسے میں اور انسان کی نیک بختی اور بد بختی اور صحت اور بیماری میں اور یہ کہ ان ستاروں کے بھی اروا ہیں جو مجرد ہیں آج شام سے عقل والے ہیں جو برنگتا کرتے ہیں ان کو حرکت کرنے پر ولا تغ فالوانا ولا تغ فالوان خیال کرنا اور نہیں غافل ہوتے یہ جی ستارے اپنے عبادت کرنے والوں سے بنو حیا کے لالا آسمائے ہا تو انہوں نے شکلیں بنا لی جسم بنا لیے مورتیاں بنا لی ان کے ناموں کی اور ان کی عبادت شروع کر دی سن رہے ہو امام راضی رحم اللہ کی عبادت پڑھو سانیہ نمکن یا بد گنل کبا کے دوسرا یہ کہ وہ ستاروں کی عبادت کیا کرتے تھے اور گمان کرتے تھے کہ کواقب یہی وہ ہیں جن کو اہلیت ہے اللہ کی عبادت کرنے کی اس کے بعد جب انہوں نے دیکھا کہ کواقب تو کبھی تر اور کبھی غرور کرتے ہیں بازا الحا اسلامن معائجہ تھا تو انہوں نے ان کے لیے بت بنا لیے معین اور مشغول ہو گئے ان کی عبادت کے اندر حالانکہ مقصود ان کا تو جی ہے عبادت کباقب ہے ستاروں کی طرف پھیرنا تھا عبادت کو سمجھ رہے ہو سی آگے آ جب اگلے سرے پر شواہد القرآن پڑھو و و من دون اللہ پایا میں نے کی قوم کو سیدھا کرتے ہیں سورج کو اللہ کے سوا بلکیس بی بی بلکیس مسلمان ہو گئی صحابیہ بن گئی لیکن اس زمانے میں وہ کیا تھی مشرقہ تھی وہ سورج کی عبادت کیا کرتی تھی انوار پرست تھی وہ سمجھا نا سی علامہ انجلسی کے نیچے لکھا شاہدوم پس جب اندھیرا کی حضرت پر حضرت بھی میرے سلام پر رات نے جو دیکھا حضرت نے ستاروں کو فرمایا میں حاضر رب یہی میرا رب ہے استفا میں ان شاء اللہ سمجھاؤں گا جب قرآن پات آئے گا پر جب غروب ہو گیا تو فرمایا نہیں دوڑ سکتا میں غروب ہونے والوں کو پس جب کہ جی دیکھا چاند کو طلوع کرنے والا فرمایا یہی میرا رب ہے پس جب یہ جی بھی غروب ہو گیا تو فرمایا البتہ کرنا ہی دایا دے چکا ہوتا مجھے رب میرا البتہ میں بھی ہوتا قوم ظالم سے پس جب دیکھا سورج کو چمکنے والا فرمایا یہی ہے میرا رب یہ واقعی بہت بڑا ہے پس جب یہ جی بھی غروب ہو گیا فرمایا میری قوم بے شک میں بری ہوں اس سے جو جی تم شریف کرتے ہو بے شک میں نے پھیر لیا اپنے چہرے کو ذات پاک کے آگے جس نے پیدا کیا اور زمینوں کو یک والا راہ لے نہیں ہوں میں کرنے والوں سے تو ابری ملیہ السلام کی قوم کیا تھی ستارہ پرست تھی انوار پرست تھی وہ بھی سورج چاند اور ستاروں کی عبادت کیا کرتے تھے سمجھا نا سی انہوں اب کامات اور بےچک وہ لبا رگ بتا بو یہ ہنساتا ہے اور رلاتا ہے اور بے چک وہ مارتا ہے اور جلاتا ہے اور بےچک اسی نے پیدا کیا جوڑے جوڑے مزکر مونس پانی کے قطرے سے جبکہ ٹپکایا جاتا ہے اور بے شک اوپر اسی کے دوبارہ پیدا کرنا اور بے شک وہی غنی کرتا ہے اور خزانے دیتا ہے تنگس کرتا ہے وہ انہو ہوا رب شیرا اور وہ یہ رب شیرا ستارے کا شیرا حضرت ایک ستارہ ہے فام سلو نمبر دو پڑھو مارا بے من کا نا ما یا جو تاثیرہ عربیوں میں سے بعض لوگ ایسے تھے جو تعظیم کیا کرتے تھے شیرا ستارے کی اور عقیدہ رکھتے تھے اس کی تاثیر کا جہان کے اندر اور گمان کرتے تھے کہ وہ قطع کرتا ہے آسمان کو چوڑائی کے اندر اور باقی ستارے قدا کرتے ہیں لمبائی کے اندر باقی ستارے یوں سفر کرتے ہیں وہ یوں سفر کرتا ہے سمجھا سر بھائی تکلون عالل مغرباتا اور جب وہ طلوع کیا کرتا تھا تو مغیبات پر کلام کیا کرتے تھے تو پکوج کو اللہ تعالیٰ رب بیرا اشارہ طرف نفی کرنے تاثیر شیرا کے شیرا میں کوئی تاثیر نہیں ہے اللہ عنوان ہے پنجم دربیاان پرستش کردن مشرقین جنا یہ اہم عنوان ہے اس کے ذریعے کافی اقدے کھلیں گے ان اللہ تعالیٰ توجہ فرماؤ مشرقی نے مکہ جنات کی بھی عبادت کیا کرتے تھے کس کی جنات, جنات کی بھی عبادت کیا کرتے تھے سمجھا نا سر میری طرف دیکھو بھائی وہ کہتے تھے کہ باقی مخلوق تو صرف مخلوق ہے اللہ کی لیکن جنات اللہ کی صرف مخلوق نہیں بلکہ یہ اللہ کے سسرال ہے چاہیں اس صبح میں نے بتایا تھا آپ کو وہ کہتے تھے کہ ملیکا خدا کی بیٹیاں ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰوں نے پوچھا کہ پھر ان کی مائیں کون ہیں انہوں نے کہا سردار جنات کی جو بیٹیاں ہیں وہ ان کی چاہیں مائیں ہیں وہ نبی اللہ کی بیویاں ہیں وہ تو جنات جو ہیں ان کا رشتہ ہے اللہ کے ساتھ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیا ہیں؟ اور دیکھو تو صحیح چاہیں توجہ تو ہے نہیں اب لفظ معلوم ہوگے تو جواب دیں یہ اللہ کے سسرال ہیں جنات کیا ہیں اللہ کے سسرال, سسرال ہیں یہ عالم الغیب ہیں اللہ نے ہمارا نفع نقصان ان کے ہاتھ میں دیا ہے اس طرح وہ جنوں کو پکارا کرتے تھے پھر جنات کی انہوں نے مورتیاں بنائی ہوئی تھیں سمجھا کیونکہ جنات ان کو نظر نہیں آتے تھے اپنے ظام کے مطابق انہوں نے ان کی مورتیاں بنائی تھی ان مورتوں کے آگے سجدہ کرتے اور ان کو پکارتے سمجھا اور ان کا یہ دماغ میں یہ بات ہوتی کہ وہ مورتوں والے جنات جو ہے وہی ہمارا مقصود ہیں بات یہ جی اب دیکھو پرانے پاک پڑھو جین ہو بین ال جنت اور بنا لیے کہ انہوں نے کر رکھے ہیں اللہ کے درمیان اور جنوں کے درمیان رشتے رشتے بنا رکھے ہیں مجاہد فرماتے ہیں کال المشرکن الملائے کا تو بنا مجاہد کہتے ہیں کہ مشرقین کہتے تھے کہ ملے کا خدا کی بیٹیاں ہیں فرمایا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے فمن اما تو ہنت ان کی مائیں کون ہیں کالو بنا تو فرماتل سردار جنوں کی بیٹیاں وہ ان کی مائیں ہیں وقضا قال قدادتو و ابن زیدن آن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورمجمعین سے روایت عبید قول اللہ تلک و جعلو بینہو و بین الجنت نصبہ فرمایا گمان کرتے تھے آداء اللہ اللہ کے دشمن کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اور ابلیس دو بھائی ہیں تعال اللہ و ان ذالک علوباں کبیراں سمجھ رہے یہ دوسرا قول آ گیا ان کا حضرت شاہ صاحب کی بھارت پڑھو کے این جماعت غائب کے کاروائی حاجت ما حاجات ما میں کنند اور آدمی سمجھتے ہیں کہ یہ جماعت غائب والی جو ہماری حاجات کے اندر کاروائی کرتے ہیں در ربوبیت ما شرکت دارنگ ہماری ربوبیت میں شرکت رکھتے ہیں اور بغیر شبو اللہ کا بندگی محض و خدا نندا ان کو اللہ کے ساتھ فقط بندگی کا اللہ کا نہیں آئے سمجھا اشارہ پسر خاندگی یا ولی آہدی یا تفویض خدمات اللہ نے ان کو اپنا بیٹا کہہ دیا یا اللہ نے ان کو اپنا ولی عہد بنا دیا یا اللہ نے ان کے حوالے کر دیے خدمات و اللہ مارا کے در بزرگی او تعالی بے شام برابر ہے چرا محتاج میں کرد ورنہ تو اللہ پاک نے ہمیں ان کا محتاج کیوں کی آئے اگر ہم بزرگی کے اندر برابر ہیں تو معلوم ہوتا ہے ان کا درجہ یاد آئے اللہ نے ان کو اپنا بیٹا بنایا یا ولی احد بنایا جا ان کے حوالے کیے ہوئے ہیں امور سمجھے سنگی اب ماخذ نمبر دو پڑھو وَأَنَّهُ کان رِجَالٌ مِّنَ الْإِنْسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنَّ فَذَادُوهُمْ رَحَقَاءَ اور بے شک شان جائے کچھ جوان انسانوں کے پناہ مانگتے تھے ساتھ کچھ جونوں کے جنوں سے پس بڑھا دیا ان انسانوں نے ان جنو کو ضرور ہے سرکشی کے انسان جو تھے وہ جنہ سے کیا لیتے تھے پناہ لیتے تھے, لیتے تھے کیا لیتے تھے اب پناہ لینے کا کیا طریقہ تھا اب شاہ صاحب کی عبارت بڑی عجیب ہے یہ پڑھو ترجمہ بھی ساتھ ساتھ پنا گرفتن بچند نو اور یہ پناہ لینا چندک تھا اللہ کے ہر گاہ اشارہ مرض میں شدھ پہلی صورت یہ ہے کہ جب بھی کسی انسان کو کوئی بیماری لاحق ہو جاتی کہ آج اثر بد نظری جن نست جو جنوں کی بد نظر کا اثر ہوتا تھا جس طرح انسانوں کی نظر لگتی ہے جنوں کی بھی نظر لگتی ہے تو سن رہے ہو ہاں اب آ رہی ہے وضاحت ان اللہ کو آپ نے کیا سمجھایا بڑے بیمان ہیں سمجھا جی کئی قسم کے کرتب دکھاتے ہیں جس طرح انسانوں کی نظر لگتی ہے نا تو آدمی بیمار ہو جاتا ہے اس طرح جنوں کی بھی نظر لگا کرتی ہے سمجھا سر کہ اثر بد نظری جنس جنات کی بد نظری کا اثر ہے برائے جن تو آم و خوشبو ہے وہ دکھنا میں صاف تند جنوں کے لیے تو آم تیار کرتے اور خوشبویں تیار کرتے اور دکھنا تیار کرتے دکھنا سمجھتے ہو اور دھواں دینے کی چیزیں اور جس طرح اگر بتی کو تم لگاتے ہو دھواں اٹھتا خوشبو پیدا ہوتی ہے سمجھا نر مقام کے حضور جنیاں گمان میں کر اور جس جگہ پر جنوں کے حاضر ہونے کا گمان کرتے میں نہای وہاں جا کر وہ رکھ دیتے تائی را بطریق رشوت قبول کنند تاکہ حقیر حدیے کو بطریق کے رشوت قبول کر رہے بعض ایزا ہے ماں دست بردار شند اور ہمارے عیدا سے دست بردار ہو جائیں تو سن رہے ہو ایک طریقہ تو یہ ہے اب دوسرا طریقہ دو ماں کے در مہمات مشکل و اقدہائے حل دوسری سورج یہ تھی کہ مہمات مشکلہ کے اندر اور لا حل اقدو کے اندر نام ہے آہارا بتری کے برد میں خاندند ان جنوں کے نام کے وظیفے پڑھتے تھے جنوں کے نام کے ہاں جنوں کے نام کے وظیفے پڑھتے سمجھا سی وبر صورت ہائے تراشیدہ کے بنا مہا مکر کردو دن اور ان جنوں کی صورتیں جو ان کے ناموں پر انہوں نے تراش کر مقرر کر رکھی تھیں وہ بوتا میں نامی دند اور ان کا نام بت رکھتے تھے رستہ منظور و حدایا و قربانی ہاں میں گزرا دند وہاں جا کر ان کی منتیں اور ہدیے اور قربانیاں کیا کرتے تھے کتنی صورتیں ہو گئی تیسری صورت سو آ کے تو معرفت حوالے سے آئندہ اشارہ منظور میں افتاد تیسری صورت یہ تھی کہ آئندہ کے حوادث کو جب معلوم کرنا چاہتے ہیں پیشے کا, کا کے جاتے و آہا پری خانی میں کنانی دند اور ان سے پری خانی کراتے تھے کیا کراتے تھے پری خانی کراتے تھے وہ بیمان کہتے ہیں ہم پری خانی کرتے ہیں یعنی ہم وظیفے پڑھتے ہیں پری ہمارے پاس آ جاتی ہے وہ ہمیں بتاتی ہے کہ یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا سمجھا سی ان سے پری خانی کرایا کرتے تھے جی تاجن یا حاضر شدہ خبر دیا تاکہ جن حاضر ہو کر خبر دیں کہ فلاں چیز ایسے ہوگی اور فلاں کی اس طرح ہوگا نمبر چار آنکھ ہر گاہ در سفرے در سحرا یا در منازل نو فروز میں آمدند دند چوتھی صورت یہ تھی کہ جب بھی سفر کے اندر صحراب کے اندر یا منازل کے اندر نئے آتے تھے حضرت آج کل تو ماشاءاللہ سڑکیں بن گئی ہیں سواریاں عام ہیں اور کوئی جنگل نہیں شہر ہی شہر ہیں شہری ہی شہر ہیں, شہر ہی شہر ہیں پرانے زمانے میں جنگلوں کے بیچ میں سے سفر ہوا کرتا تھا کافلے کی کافلے پیدل چلا کرتے تھے رات ہو جاتی تو جنگلوں میں بسیرا کرنا پڑتا تھا ان کو جب بسیرا کرتا, کرنا پڑتا تو جنات تنگ کرتے کرتے تنگ کرتے خاص طور پر بارات اگر جا رہی ہوتی تو وہ جو کنوار ہوتی تھی یا وہ جو دلہن یا دلہا ہوتا تھا ان کو خاص طور پہ چمٹ جاتے اور تنگ کرتے تھے تو یہ لوگ جب اترتے تو پھر کہتے آؤ سی دیہل الوادی اس وادی کا جو سردار جنم اس کی پناہ میں آتا تو وہ سردار جن وہ اور زیادہ پھولتا کہ دیکھو انسان مجھ سے پناہ مانگ رہے ہیں پھر وہ اپنی را کو کہتے تھے بابا ان کو کچھ نہ کہو یہ میری پناہ میں آ گئے ہیں سمجھا اس طرح وہ پناہ مانگا کرتے تھے ہر گادر سفرے جہ در در سہرا منازل جب بھی سفر کے اندر سحراج منازل کے اندر نو عام آمدن نئے آتے تھے بعض کالمات استعانات و پناہ جوئے بسران دنیا و پاشاہ آنے شام گفت تو بعض کالمات استعانت کے اور پناہ کے جوئی کے سردار جنوں اور ان کے بادشاہوں کے نام کی کرتے تاکہ صدمے اتبائے آ حادر سہرا و در منزل محفوظ مانند تاکہ ان کے متبعین کے صدمے سے اس سحرا کے اندر اور اس منزل کے اندر محفوظ رہ جائیں سن رہے ہو یہ پناہ مانگنے کے طریقے تھے اگلی عبارت بے آئین ہی اس عبارت کا ترجمہ میں چھوڑ رہا ہوں آگے چلو اگلے صفحے پر ماخذ نمبر تین بجال کا الجن و خلوم خرقان اور بنا لیے انہوں نے اللہ کے لیے کئی شریک یعنی جنات اور پیدا فرمایا حالانکہ اللہ نے ان کو پیدا فرمایا اللہ اللہ نے ان کو پیدا فرمایا وہ اللہ کی مخلوق ہے انہوں نے اللہ کا شریک بنا ڈالا ہے حضرت جنوں کو شریک کرنے کا کیا مطلب ہے جاللہ ہے شورا کا شریک سے مراد ہے عبادت اور لوازے میں عبادت عبادت اور یاد ہے کل پڑھا تھا مسئلہ علا میں صبح کا سبق یاد ہے ہاں عبادت اور شریک کرنے کا معنی یہ ہے کہ جنات کی عبادت کرتے ہیں سمجھ رہے جی عبادت اور آگے پڑھو فام سلف نمبر تین ولمانا ان جالو سرکالائے اور مانا یہ ہے کہ انہوں نے کر رکھا تھا اللہ کے شریف فعبدوہم ہم کما بادو ہو پس عبادت کرتے تھے وہ ان شورہ اور جنات کی جس طرح کے عبادت کرتے ہیں اللہ پاک کی اور تازی کرتے کرتے ان کی جس طرح کے اللہ کی تازی کرتے تھے وہ سن رہے ہیں اچھا میری طرف دیکھو میں اس کو سمجھا دوں بات بات سمجھنے والی اب آ گئی ہے تو وہ ہے نہیں آئے اور کرو ذرا بعض علماء نے فرمایا ہے ہاں پہلے میں ایک اور فائدہ بھی عرض کر دوں تمہید ہید تاکہ یہ بات سمجھ آ جائے سنو بات عبادت الجن دو قسم ہے جنوں کی عبادت کتنی قسم ہے عبادت الجن کتنی قسم ہے پہلا قسم ہے عبادت الجن التضامند چاہے عبادت الجن نمبر دو میں عبادت الجن لزومن پہلا قسم عبادت الجن التظامن دوسرا قسم عبادت الجن اب یہ دونوں سمجھنے ہیں آپ حضرات میں غور کرو عبادت الجن التظامن کا معنی چاہے کہ انسان خود جنات کی عبادت کرے خود پن کی عبادت کرے ہاں جنات کی عبادت کا التظام کرے اپنے اوپر لازم کر لے کہ میں جنوں کی عبادت کروں گا جنوں کی عبادت کرنا خود جنوں کو پکارنا خود جنوں کو مشکل کچھ سمجھ کر ان کو بلانا اور ان کے سجدے کرنا منتے دینا یہ چاہے عبادت الجن التظامن اور عبادت الجن لزومن وہ کیا ہے جی سمجھو بات جنوں نے آکر زید کو کہا کہ تیرا مشکل کشا تو جبریل ہے تیرا مشکل کشا کون ہے جبریل, تو جبریل کی عبادت کر کیونکہ جبریل خدا کی بیٹی ہے جبریل کو جب تو درخواست کرے گا جبریل خدا کو کہے گا تیرا کام ضرور ہو جائے گا اس صبح پڑھا تھا نا صحیح تو ان جنات نے جن اور شیطان نے آکر انسان کو بہکایا انسان کو گمراہ کیا اور ملیکا کی عبادت کروائی جن کی عبادت کروائی تو اس صورت کے اندر وہ انسان زید جب ملیکا کو پکار رہا ہے تو وہ ملکا کی عبادت کر رہا ہے التظامند کیا کر رہا ہے چونکہ خود ملیکہ کی عبادت کر رہا ہے لیکن ساتھ ساتھ لازم یہ آ رہا ہے کہ وہ جن کی بھی عبادت کر رہا ہے لازم یہ آ رہا ہے کہ وہ جن کی بھی کیونکہ جن کی اطاعت کر کے اس کی عبادت کر رہا ہے جن کی اطاعت کر کے عبادت کر رہا ہے کس کی ملیکا کی اطاعت کس کی ہے جنات کی عبادت کس کی ہے ملیکا کی تو ملیکا کی عبادت ہے التظام اور جنات کی عبادت ہے لزومن یعنی عبادت تو وہ ملیکت ہی کر رہا ہے لیکن چونکہ جنات کی برداری کر کے ان کی عبادت کر رہا ہے تو لازم آ رہا ہے کہ گویا یہ جنات کی بھی یہ بات سمجھ گئی ہے عبادت الجن التظامن کا معنی خود جنات کی کیا کرنا اور عبادت الجن لزومن کا معنی جنات کا کہا مان کر ملیکا کی جنات کا کہا مان کر بزرگوں کی جنات کا کہا مان کر کواقب کی تو ان ساری صورتوں میں لازم آئے گا کہ گویا وہ جنات کی بھی عبادت ہے کیونکہ اٹاج جو ان کی کر رہا ہے ان کی اتاد کر کے اس کی عبادت کر رہا ہے تو گویا اسی کی عبادت کر رہا ہے کچھ سمجھ آیا ہے جی میں ایک مثال دیتا ہوں مثال کے طور پر زید اور امر دو ساتھی ہیں زید نے امر کو سکھلایا کہ تو بکر کو قتل کر بکر کو عمر نے بکر کو قتل کر دیا تو بظاہر اگرچہ امر نے قتل کیا ہے حقیقت قتل کرنے والا کون ہے زید ہے نا جی جو پیچھے بیٹھا ہے جس نے اس کو کہا ہے اکسایا ہے بہتایا ہے یہاں بھی وہی بات ہے کہ عبادت تو ہو رہی ہے کس کی ملیکا کی لیکن چونکہ بحقایا جنات نے ہے تو یہ عبادت الجن لزومن عبادت الجن فکوتن ایسے ہیں نا عبادت الجن التظامن کس کی عبادت ہے ملیکا کی لزومن کس کی عبادت ہے جنات کی عبادت لازم آ رہی ہے ہو نہیں رہی عبادت ہو رہی ہے ملیکا کی لیکن لازم آ رہا ہے کہ یہ جنات کی عبادت ہو رہی ہے جی. اب بعض علماء فرماتے ہیں کہ جہاں جہاں جنات کی عبادت کا ذکر ہے وہاں ملیکا کی عبادت مراد ہے کس کی عبادت مراد ہے جی. ملیکا کی جنات کی عبادت نہیں ہاں جنات کی عبادت لزومن مراد ہے کیا مراد ہے کہ التظامن نہیں بلکہ لیکن محققین سارے اس طرف ہے کہ یہ غلط ہے جس طرح ملیکا کی عبادت التضامن ہے جنات کی عبادت بھی التضامن ہے خود ذات جن کی عبادت مراد ہے جس طرح وہ ملیکا کی عبادت کرتے تھے جنوں کی بھی خود عبادت کیا کرتے تھے اس لیے فائدہ سان یا نیچے کیا لکھا ہے عبادت جن سے مراد ذات جن کی عبادت ہے کیا لکھا ہے تیسرا فائدہ کیا لکھا ہے جن سے مراد ملیکا بلکہ خود ناری جن مراد ہے کیا مراد ہے ہاں اب آ جاؤ اگلی عبارت اب تمہیں سمجھ آئے گی حسن بصری رحم اللہ کا قول یہ ہے کہ جنات سے مراد ملح کا ہے لطن فرماتے ہیں کہ یہ بات درست ہے کلام ان جال جعلوا جال شرکا کال اور ظاہر کلام سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بے شک ان لوگوں نے بنا لیا تھا اللہ پاک کے لیے شریک جنو کو ان ہوں خود جنو کو کن جن کو خود جنو کو شریک بنا رکھا تھا بماقال الحسن ہو اور وہ بات جو ہے حسن بصری رحمہ اللہ تعالی نے وہ مخالف ہے ظاہر قرآن کے از ظاہر و کلام ہی چونکہ ظاہر کلام حسن بصری رحم اللہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ شرکات و تو اوسان اور بے شک شان یہ ہے کر دی گئی ہے شیطان کی شریعت کرنا واسطے اس کے ساتھ اللہ پاک کے چونکہ ہے شریعت کرنا رہی ان امر رہی پیدا ہونے والا حکم اس شیطان سے اور اس کے گمراہ کرنے سے کچھ سمجھ آیا ہے اللہ کا آبوجو ہے حیرث الجاثر کے اندر کہ نہ عبادت کرو کس کی وہاں بھی علماء نے یہی فرمایا کہ شیطان کی عبادت کرنے سے مراد ہے شیطان کی اتاعت کر کے غیروں کی عبادت کرنا شیطان کی اتاعت کر کے شیطان کی عبادت مراد نہیں شیطان کی اتاعت کر کے غیروں کی عبادت کرنا گویا شیطان کی عبادت ہے بعض علماء نے یہ کہا ہے وہاں بھی آئے گن شلاز کروں گا قزاقال اسماعیل ذریع اس نے ارادت کے ساجن کے ابلیس کا حکم کے ابلیس نے ان کو بق اطاعت کی انہوں نے اس ابلیس کی حالانکہ ظاہر لفظ جن سے مراد یہ ہے کہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ بے شک یہاں جنوں سے مراد وہ جنات ہیں جو متبادر جاتا ہے طرف ان کے ذہن کہ بے شک وہ مقابل ہیں انسانوں کے بیچ کو اللہ تعالیٰ کے یا ماشرل جن یا ماشرل تو انسانوں کے مقابلے میں جو جنات یہاں ہیں وہاں بھی وہی مراد ہے وہاں بھی وہی مراد ہے اچھا وہ ان سل ملا اور یہ کہ وہ ملائکہ مراد نہیں ہیں کیوں آج صبح پڑھا ہے اللہ قیامت کے دن فرمائیں گے سما نقول ملا پاتے اہا الا کم کانو سے اللہ فرمائے گا کہ یہ انسان تمہاری عبادت کیا کرتے تھے وہ کہیں گے سبحان کا انت من بل قانو یا بدونل جن بل یا بدونل جن سے اللہ نے فرمایا تمہاری عبادت کرتے تھے وہ کہیں گے یا اللہ ہماری عبادت نہیں کرتے تھے بلکہ یہ جنات کی عبادت کرتے تھے تو معلوم ہوا کہ اصل خود جنات کی عبادت مراد ہے کیا مراد ہے خود جنات کی عبادت مراد ہے بس یا یا بجون ہم کہیں گے سے کہ آیا یہ جی لوگ تھے تمہاری عبادت کیا کرتے تھے کالو سبحان گان کا بلی یو کہیں گے وہ پاک ہے تو تو ولی ہمارا سوائے کے بلکہ تھے یہ جی عبادت کرتے تھے جنات کی تو بس آیت اشارہ کرنے والی ہے طرف ان لوگوں کے جنہوں نے کیا ہے جنہوں کو شریک بس اللہ پاک کے عبادت کے اندر انمال الغیبہ اور یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ جنہات غیب جانتے ہیں اور کئی طرف تھے عرب کے کیا کرتے تھے یہ کام اور پناہ مانگا کرتے تھے ساتھ جن وادیوں کے بیچ اپنے سفروں کے سمجھ رہے ہو سیم ماخذ نمبر چار آفتون آدم ایا بنا لیا تم نے شیطان اور اس کی اولاد کو اولیاء میرے سوا حالانکہ وہ واسطے تمہارے دشمن ہیں بے سل والمین ہے بادل واسطے برا کے واسطے بدلا طرف دیکھو ذرا سوال ہے سوال یہ ہے کہ تم کہتے ہو کہ وہ لوگ جنات کی عبادت کیا کرتے تھے حالانکہ جنات کو تو ہر بندہ برا سمجھتا ہے جنات کو ہر بندہ کیا سمجھتا ہے خصوصاً ابلیس کو ہر بندہ برا سمجھتا ہے گندا سمجھتا ہے تو اس کے باوجود انہوں نے کیسے عبادت کی عبادت کے اندر تو محبت ہوتی ہے عابد کو اپنے معبود کے ساتھ کیا ہوتی ہے عبادت میں محبت ہوتی ہے اور جنات کے ساتھ تو بہت ہے اکثر لوگوں کو اور ان کو برا سمجھتے ہیں پھر کیسے عبادت ہوئی ہے اب جواب آ رہا ہے جواب یہ ہے سنو بات پہلا جواب پہلا جواب یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں نے جنات کی عبادت کیا ان کے دل میں جنات کی کوئی نفرت ہی نہیں ہے ان کے دل میں جنات کی نفرت ہے بلکہ جنات کے ساتھ ان کے دل میں محبت ہے جنات کے لیے ان کے دل میں کیا ہے محبت ہے وہ جنات کو عالم الغیب سمجھتے ہیں حاضر ناظر حاجت روا مشکل کشا سمجھتے ہیں سمجھ کر ان کی عبادت کرتے ہیں کوئی ان کے دل کے اندر نفرت نہیں آئے وہ محبت کرتے ہیں اور اس لیے عبادت کرتے ہیں تو سن رہے ہو اب دیکھو نا یہ جی. بارت آگے پہلو بلکانو یا اکثرهم جن مؤمنون بلکہ تھے یہ جی عبادت کیا کرتے تھے جنات کی اکثر ان کے ان جنات پر ایمان رکھنے والے ہیں سمجھا سی کار کرام سے پڑھتے آؤ یہ آج سری ہے اس مضمون میں کہ جمہور مشرقین جنوں کی مشکل کشائی اور غیر دانی اور معبودیت کے واقعے میں اور حقیقت اور کس قائل تھے یعنی وہ جنوں کی یعنی وہ جنوں کی عبادت لزومن نہیں کرتے تھے آگئی وہی بات بری طور کے ان کا بھوتوں کی عبادت کرنے سے شیطان اور اس کی ضرورت کی عبادت لازم آ جاتی ہے کیونکہ ان کے اغوا اور ان کی اطاعت سے یہ عبادت اسنام ہو رہی ہے بلکہ وہ التظام ہی جنوں کی عبادت کرتے تھے کیونکہ جب وہ شیطان کو اللہ تعالیٰ کا بھائی اور باقی جنات کو اللہ تعالیٰ کا رشتہ دار اور سسرال جانتے تھے تو ان کی برائی کا تصور ان کے ذہن میں کیسے آ سکتا تھا خلاصہ جو کہ شیطان اور باقی جنوں کو مشرق کہ بزرگ ہی مان کر پوجا ہے بزرگ مان کر میری طرف دیکھو دوسرا تو وہ ہے جو جنات کو برا سمجھتا ہے جنات کو شیطان کو لیکن جنات بئیمان نے اپنی عبادت کروائی ہے بزرگوں والا نام رکھ کر بزرگوں والا ہاں ایک آدمی نے پکارا سنو سنو بات ایک آدمی نے کشتی پر بیٹھا تھا کشتی بنر میں پھنسنے لگی یا فرید یا فرید کے نعرے لگاتا ہے جن بےمان سبز کپڑے پہن کر آ جاتا ہے کہتا ہے میں بابا فرید ہوں آیا ہوں تیری مدد کے لیے کشتی کو دھکا دیتا ہے نکال دیتا ہے بندہ سمجھتا ہے کہ بابا فرید تھا حالانکہ وہ جن تھا نامورا حالانکہ وہ کون تھا اب اس نے عبادت کی ہے تس کی بابے فرید کی جن اپنی عبادت کروا رہا ہے نام کس کا لے رہا ہے بابے فرید کا نام لے کر جن عبادت اپنی کروا رہا ہے اور سن رہے ہو جاگ رہا ہے جاگ رہا ہے بندہ ظاہر ظہور ظاہر ظہور دشمن آ مقابل مقابلے مارنے کے لیے اس نے بلا یا موین الدین یا موین الدین یا موین الدین جن بیمان آ گیا بزرگ کی شکل کے اندر کہتے کہ میں معین الدین تیری مدد کے لیے آیا ہوں وہ ان کو مار کر بھگاتا ہے انسان سمجھتا ہے کہ معین الدین آیا تھا حالانکہ آنے والا کون ہوتا ہے یہ جن بئیمان معین الدین کا نام رکھ کر اپنی عبادت کرواتا ہے نام معین الدین کا اور عبادت اپنی کرواتا ہے یہ کام ہے جنات کا سمجھ رہے ہو جنات سے تو لوگوں کو نفرت ہے لیکن عبادت کرواتے ہیں جنات اپنی نام رکھتے ہیں بزرگوں والا نام کس کا رکھتے ہیں ابھی مزید اس کی تفصیل آ رہی ہے ان شاء اللہ. اللہ کی عبارت پڑھو بڑی عجیب عبارت ہے اگدا حال ہوتا ہے و جنیا در اصل خلقت خود کے ادماد ناری مخلوق اندالی و تفک نقوت و تکبر و سرکشی و خدرا ارا معبود کرار ددن مجبولند اند اور جنیات جن اپنی اصل خلقت کے اندر جو نار سے پیدا ہوئے ہیں تعلی اور تف نخوبت اور تکبر سرکشی اور اپنے آپ کو معبود قرار دلوانے پر پیدا کیے ہوئے ہیں اور تبان ان چیزوں کو پسند کرتے ہیں ہر گاہ اور معاملہ بہش شاہ واقع میں شود جب بھی کوئی انسان ان کے ساتھ اس قسم کا معاملہ کرتا ہے زیادہ تر در انجاہ حاجات بنی آدم سائی میں شمند تو بنی آدم کی حاجات کے پورا کرنے کے اندر وہ کوشش کرتے ہیں کیا کرتے ہیں میرے طرف دیکھو میں سمجھا دو بات کس طرح کوشش کرتے ایک آدمی جہاں سے چل پڑا اس کو ڈی سی کے پاس کام ہے کس کے پاس ڈی سی جو ہے ضلع کا بڑا حاکم اس کے پاس کام ہے لیکن یہاں سے نکلتے ہوئے وہ پکارتا ہے آیا اللہ آزن اللہ ہو پکارتا ہے بابے فرید کو بابا فرید میرا کام کرا دے آج ہاں جی جن بئیمان کیا کرتے ہیں جا کر اس حاکم کے دل میں وس ڈالتے ہیں کہ یہ جو آدمی آ رہا ہے اس کا کام ضرور کرنا ہے کیا ہو گیا مار تو نہیں گئے تم زندہ ہو زندہ ہو تو جواب دو جن بیمان کیا کرتا ہے بس ڈالتا ہے کہ آنے والے کا کام بس ڈال ڈال, ڈال, ڈال ڈال کے ڈال ڈال کے جب یہ جی آدمی جاتا ہے وہ فوراً اس کا کام کر دیتا ہے یہ سمجھتا ہے کہ بابے فرید نے میرا کام کیا ہے کس نے کیا ہے آمد. یہ ہے کہ جنات ان کی حاجات کے پورا کرنے کے اندر سائی ہو جاتے ہیں کوشش کرتے ہیں تاکہ ان کی ضروریات پوری ہوں تاکہ ہمیں پکارتا رہے تاکہ ہمیں ہاں یہ جی جنات کا کام ہے جب. ایک آدمی جا رہا ہے جہاں سے مثال کے طور پر لاہور جا رہا ہے کسی حاکم کے پاس کام لے کر تو یہاں سے کسی بزرگ کو پکارتا ہے جن بیمان جاتا ہے اس آدمی کو وسوسے ڈالتا ہے کہ اس کا کام کرنا ہے یہ وہاں جاتا ہے اس کا کام فورن ہو جاتا ہے یہ کہتا ہے بابے نے میرا کام کر دیا ہے حالانکہ یہ جن بیمان کا وسوسہ ہوا کرتا ہے جو یہ کام کرواتا ہے یہ دیکھو اب یہی بات ہے زیادہ تر در انجاہ حاجات بنیادم سائی میں شوند بنی آدم کی حاجات کے اندر زیادہ تر کوشش کرنے لگ جاتے ہیں کہ اینی حال سر سبز شبد کہ یہ درخت جو ہے یہ سر سبز رہے وہ عظمت ما در وقع عظیم پیدا کند اور ہماری عظمت لوگوں کے ذہنوں کے اندر وقت پیدا کر لے ہوئے وہ خود رہا بہ و بہ در زمرے ارواہ ہے تو یہ بزرگ میں سازن اور اپنے آپ کو جہالت اور مکر کے ساتھ ارواہ طیبہ تو یہ کے زمرے کے اندر شمار کرواتے ہیں اور بزرگوں والا نام اپنے لیے لیتے ہیں بزرگوں والا نام ہاں اپنا نام کہ میں فلاں بزرگ ہوں آگ جاؤں تیری مدد کے لیے سمجھا سی حالانکہ اس بزرگ کو کوئی پتا اللہ اکبر ایک واقعہ ہے واقعہ وہ بھی اسی کبیل سے میں سنا دوں تمہیں والد صاحب رحم اللہ کے جو پیر تھے حضرت حماد اللہ حالد بھی رحم اللہ تعالی بتاتے ہیں علماء کے ایک دن بیٹھے تھے مسجد میں علماء کرام کا حلقہ تھا مریدین تھے سارے بیٹھے تھے ایک عورت آئی آ کر حضرت کے پاؤں پہ گر گئی حضرت نے کہا کیا بات ہے کیا بات ہے اس نے کہا حضرت آپ نے سب کچھ خود کیا ہے اور پھر کہتے ہو پوچھتے ہو کیا بات ہے آپ کے سامنے قرآن پاک رکھا تھا آپ نے اٹھا کر سر پہ رکھ لیا فرمایا مجھے اس قرآن کی قسم مجھے کچھ بھی پتا نہیں ہے مجھے اس نے کہا تھا پھر کون تھا آپ نے فرمایا واقعہ کیا ہے اس نے کہا میرا خامند کسان ہے ہل چلا رہا تھا میں جا رہی تھی اس کا کھانا لے کر آگے چند بدماش آ گئے میری عزت پر حملہ کرنا چاہتے تھے آپ تشریف لے آئے ان کو مکے مارے ان کو ڈرایا دھمکایا بھگایا میری جان چھوٹ گئی اب آپ کہتے ہو مجھے پتا نہیں ہے آپ نے فرما اللہ کی قسم مجھے کوئی پتا نہیں ہے لیکن اللہ نے تیری عزت کو محفوظ کرنا تھا میرے ساتھ تجھے کیونکہ محبت ہے کوئی جن آیا ہوگا یا کوئی فرشتہ آیا ہوگا میری شکل کے اندر تیرے عزت محفوظ ہوگی تو نے سمجھا ہماد حالانکہ مجھے کوئی پتہ بھی نہیں ہے یہ جی زندہ ایک آدمی کا واقعہ موجود ہے یہ جی جنات جو ہیں کہ جی سارے کام اس کے سن کے کیا کرتے ہیں یہ جی. اب دیکھو نا نام ورنام بزرگاں برائے خود میں گیرند نام بزرگاں بزرگ. ہاں بزرگوں کا نام لے کر بےمان جی اپنی عبادت کروایا کرتے ہیں اچھا مردم زود گروید ہے کے لوگ اور زیادہ گرویدا ہوں وہ انکار نہ کنند اور ہماری معبودیت کا انکار نہ کریں رفتہ رفتہ خباست و بدطینتی خود میں ظاہر میں نمائند ہوتے ہوتے وہ اپنی خباصت اور بدطینتی ظاہر کرتے ہیں و شرک سری میں کن اور سری شرک کرا دیتے ہیں کیا کرا دیتے ہیں کہیں گے پکڑ لیں گے لڑکی نوجوان کو پکڑ لیں گے کہیں گے جب تک باب غریب شاہ کا پھیرا نہیں دو گے میں نہیں چھوڑوں گا سن ہو فلا بزرگ کی مزار پر جب تک نہیں لے جاؤ گے میں نہیں چھوڑوں گا یہ وہی بات ہے ہوتے ہوتے پر اپنا سری شرک کرانے لگ جاتے ہیں وہی مرد صاف جمی طوائف بنی اعظم لائے کست اور یہ گندی بیماری تمام طوائف بنی ادم کو لائے گئے حتٰ کہ دردی نے امت نہیں سیو تمام پیدا کر دیا امت محمدیہ کے مذہب کے اندر بھی اس نے عموم حاصل کر لیا ہے وہ کثیر الرواج گشتہ اور کثیر الرواج ہو چکا ہے بلایاز و بلا کا اللہ کی پناہ ہو اس سے وہ سن رہے ہو یہ کام کس کا ہے جنو کا ہے عجیب بات ہے لوگ پکارتے ہیں کن کو بزرگوں کو کن کو پکارتے ہیں بزرگ. آگے کون آتا ہے جن, جن. کیا کا دن جب ہوگا بزرگ بھی جواب دے دیں گے جنات بھی جواب دے دیں گے بزرگ بھی جواب دے دیں گے اور بھی جواب دے دیں گے. اب پڑھو قرآن اللہ دینا شرکر کا دونوں کم اور جب دیکھیں گے وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا اپنے شریکوں کو کہیں گے اے ہمارے پروردگار یہ ہیں شریق ہمارے جن کو ہم پکارا کرتے تھے تیرے سوا سمجھو بات چیامت کا دن ہوگا پیر محبوب سبحانی کھڑا ہے موہین الدین اجمیری کھڑا ہے نبی علیہ و تسلیم موجود ہیں اور بزرگ موجود ہیں جن کی عبادت کی گئی ان کو جب دیکھیں گے تو مشرق کہیں گے یا اللہ ہمارے یہ معبود ہیں ہم ان کی عبادت کیا کرتے تھے مقصد یہ ہوگا کہ یہ بزرگ ہماری سفارش کریں اور ہمیں چھڑوا دیں کہ ہم ان کی عبادت کرتے تھے بزرگوں مہربانی کرو مقصد یہ ہے وہ بزرگ کہیں گے انکم لگا بونا بےمانو تم جھوٹے ہو کفابل ماں کن تم جانا تم ہماری عبادت نہیں کیا کرتے تھے تم ہماری عبادت بزرگ کہیں گے تم ہماری عبادت نہیں کرتے تھے تم جھوٹ بولتے ہو کیوں ان کن نہ آنے عبادت ہمیں تو تمہاری عبادت کا پتہ ہی نہیں ہے سمجھا اے بولو صحیح جی جی بزرگ جی جی چاہتے ہیں کہ ان کو مقاض تم جھوٹ بولتے ہو ما کنتم تمہیں تم ہماری عبادت جی ہمیں تمہاری عبادت, جی عبادت, جی عبادت کو کوئی پتہ جی بزرگوں جی نے جواب دے دیا بزرگوں نے کیوں جی جی جی سمجھو بات جا رہی ہے بات سامنے آنے والا معین الدین اجمیری نہیں تھا بلکہ جن تھا کون تھا جنبا. پیر محبوب سبحانی نہیں تھا بلکہ نبی علیہ السلام نہیں تھے بلکہ جی بزرگ نہیں تھے بلکہ کون تھا جنبا. تو عبادت جنوں کی جنبا. ہو رہی ہے بزرگوں کی جنبا. اس لیے بزرگ کہیں گے تم جنات کی عبادت کرتے تھے ہماری عبادت نہیں کیا کرتے تھے سمجھے یہ بات جنبا. اب دیکھو اگلے صفحے پر شاہ عبد القادر رحم اللہ کی عبادت جہاں حضرت ان کو ملاقا پر زبردست سوال ہے کہ بزرگ کیسے کہیں گے کہ تم دور بولتے ہو وہ تو ساری زندگی بزرگوں کی عبادت کرتے رہے سمجھا جواب ہے اب جو لوگ پوجتے ہیں بزرگوں کو وہ بزرگ بے گناہ ہیں وہ بزرگ کیا ہے کیوں ایک شیطان اپنا وہی نام رکھ کر آپ کو پجواتا ہے شیطان بےمان کہتے ہیں میں بابا فرید ہوں آ ہوں میں بابا غریب شاہ ہوں آ گیا ہوں میں نہ ہوں آ گیا ہوں وہ سمجھتے ہیں کہ وہی بزرگ آ ہے حالانکہ وہ نہیں ہوتا بلکہ جن ہوتا ہے ایک شیطان اپنا وہی نام رکھ کر آپ کو کچھ بات آئے اسی سے ان کو کہیں گے کہ تم جھوٹے ہو تم کیا ہو اچھا اب آئی جنات کی باری جن کی باری مشرف کہیں گے یا اللہ ہم ان جنات کی عبادت کیا کرتے تھے کم کی عبادت کرتے تھے جناعت. اب آؤ پڑھو کال لگین ہال اغوینا اغوینا ہوم کم اغوینا کہیں گے وہ جنات کون کہیں گے جناعت. وہ جنات کہیں گے جن پر بات عذاب والی جہنم والی ثابت ہو چکی ہوگی شرک کی وجہ سے اے ہمارے پروردگار یہ وہ مشرق کھڑے ہیں جن کو ہم نے گمراہ کیا تھا جن کو ہم نے جن کو ہم نے گمراہ کیا تھا اغوینا ہمکم اغوینا ان کو بھی ہم نے گمراہ کیا تھا جس طرح کہ ہم خود گمراہ تھے ہم خود بھی گمراہ تھے ان کو بھی یہ تفصیل جہاں میں نہیں کر رہا تفصیل وہاں آئے گی بلا جبر اور بل جبر اللہ آخری وہاں سمجھاؤں گا انشاءاللہ شاء اللہ گمراہ کیا تھا ہم نے ان کو جس طرح کے ہم خود گمراہ تھے لیکن اب تبران آئی لے کا ماں کا یا نا ہم برات کرتے ہیں تیری طرف ہم ان سے بری بیزار ہیں یہ تو بزرگوں کی عبادت کیا کرتے تھے یہ ہماری عبادت نہیں کرتے تھے یہ ہماری عبادت تھوڑی کرتے تھے یہ تو بزرگوں کی عبادت کرتے تھے سن رہے بزرگ کہیں گے جھوٹے ہو تم جنات کی عبادت کرتے تھے جنات کہیں گے تم ہماری عبادت نہیں کرتے تھے تم جمباً بزرگوں جمباً کی عبادت کرتے بزرگو تھے بزرگوں نے بھی جواب دیا جنات نے بھی جواب, جواب, جواب دے دیا اب شاہ القادر رحم اللہ کی عبادت پڑھو نیچے یہ شیطان بولیں گے کون بولیں گے جو بزرگو بزرگو جواب جواب عبارت یہ عبارت یعنی کال لگین کال احمد لو یہ جنات ہے شیطان ہیں یہ جی شیطان بولیں گے بہ کایا تو ہے انہوں نے پر نام لے کر نیکوں کا بہکایا تو ہے پر نام کس کا لیا تھا ہم تو اپنا نام نہیں کہتے تھے ہم تو کہتے تھے ہم محبوب سبانی میں آ گیا ہوں میں بابا فرید ہوں میں آ گیا ہوں معلوم ہوا یہ جی بزرگوں کے پجاری ہیں ہمارے پجاری ہاں نام لے کر نیکوں کا اسی سے کہا کہ ہم کو نہ پوجتے تھے اس لیے وہ کہتے ہیں کہ جنات کی ہماری عبادت خلاصہ یہ کہ بزرگ بھی کہیں گے انہوں نے ہماری عبادت نہیں کی جنات بھی کہیں گے ہماری عبادت نہیں کی اللہ اللہ خیصلہ انجیاں اللہ, جی اللہ, جی اللہ, اللہ اکبر بس یہ سوال ختم ہو گیا اب سوال دوم ہے میری طرف دیکھو اور اہم بات اس سے بڑی اہم بات سوال یہ ہے کے بعد انسان بزرگوں کو پکارتے ہیں مثلا ایک آدمی کے گھر میں ڈھیلے لگ رہے ہیں وہ بزرگ کو پکارتا ہے فلانا بزرگ میری مدد کر ڈھیلے لگنا بند ہو جائیں وہ ڈھیلے لگنا بند ہو جاتے ہیں کیا ہو جاتے ہیں ایک آدمی بیمار ہوتا ہے بزرگ کو پکارتا ہے ٹھیک ہو جاتا ہے تندرست ہو جاتا ہے ایک آدمی جو ہے وہ مصیبت میں پھنسا ہوتا ہے بزرگ کو پکارتا ہے بزرگ اس کو خواب میں آ کر خوشخبری سنا دیتا ہے سن رہے ہو خواب میں آ کر خوشخبری سنا دیتا ہے تو یہ کیا چیز ہے تم کہتے ہو بزرگوں کو پکارنا شرک ہے غیر اللہ کو پکارنا شرک ہے نہ پکارو تو یہ کیا ہے کہ ڈھیلے لگتے ہوئے بند ہو جاتے ہیں بشارتیں آتی ہیں بلکہ بعض لوگ سمجھا سی خط لکھ کر رکھاتے ہیں قبر پر صبح کو جاتے ہیں تو جواب لکھا ہوتا ہے یہ <تصحب> کیا چیز ہے سمجھا سی <تصحب> لطیفہ سنا دوں تمہیں یہ <تصحب> والد صاحب رحم اللہ سناتے تھے اور یہ واقعہ ہے جیسے بناوٹی بات نہیں ہے خاجہ غلام فرید رحم اللہ کی مزار پر مدرسہ تھا سمجھا والد صاحب رحم اللہ وہاں پڑھتے رہے منطق معقول وغیرہ تو وہاں ایک بوڑھا تھا اس نے خط لکھا اور بابے کی مزار پر رکھا کہ میری بیٹیاں جوان ہیں مجھے بتاؤ کہ میں کس کو رشتہ دوں سمجھا سی طالب علم جو ایک رات کو گیا اس نے خط اٹھایا تو اس میں یہ لکھا ہوا تھا اس نے جلدی سے اٹھایا خط کا جواب لکھا کہ اس مدرسے کے اندر فلاں بن فلاں نام کا طالب علم پڑھتا تو رشتہ اس کو دے دے اور خط کا جواب وہاں رکھ دیا بابا جو آیا صبح کو دیکھا تو خط کا جواب لکھا پڑا ہے کہ فلاں بن فلاں کو رشتہ دے دے وہ صبح سویرے استادوں کے پاس آ گیا مولانا پڑھاتے تھے جی حضرت میری بیٹی جوان ہے میں آپ کے فلاں طالب علم کو رشتہ دینا چاہتا ہوں اب آپ نے اس کو بلایا ابھی آ ادھر آ تجھے رشتہ دینا چاہتا ہے اس نے کہا جی میں تو نہیں لینا چاہتا میرے تو اپنی ہے منگیتر ہے مجھے تو رشتہ ہوا ہوا ہے اس نے کہا جی خدا کے لیے مہربانی کر مجھ سے لے لے بابا منتیں کرنے لگے کیونکہ وہ بئیمان سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے اس کو نہ دیا تو بزرگ ناراض ہو جائے گا نہ حسرت پڑ جائے گی الٹا اس نے منت سماجت بھی کی اور رشتہ بھی دیا خری شادی ہو گئی کا جواب بعض اوقات بدری بھی لکھا کرتے ہیں شاید جواب عرض کر رہا ہوں حضرت دل کی توجہ کے ساتھ سن لو بڑا اکدا حل ہو رہا ہے جواب یہ ہے کہ یہ سارا کام جنات کا ہے جنات کس کا کام ہے ان شاء تعالی قرآن پاک میں آئے گا حامین ہاں سیدا میں پڑھیں گے پیزنا لحم قرآن ما بینا سنو بات ان شاء اللہ قرآن پاک میں ہی پڑھیں گے سورہ توبہ میں آئے گا کہ غزوہ بدر جب ہو رہا تھا تو جن جن ابلیس جو بڑا شیطان ہے اس بئیمان نے کیا کیا بنو کینانا ایک قبیلہ تھا اس کے سردار کی شکل بنا لی اور بیس پچیس اپنے اور ہواری اور بنو کنانا کے چند آدمیوں کی شکلیں بنا کر میدان بدر میں آ گیا ابو جہل والوں کو ڈر تھا کہ ہم سارے اپنے گھروں سے نکل کر بدر میں آ گئے پیچھے بنو کنانا والے ہمارے دشمن ہے وہ ہمارے اوپر گھروں پر حملہ نہ کر دے یہ جن بئیمان نے کیا کیا شیطان نے بنو کنانا کے سردار حارث کی اور سورا کی سوراکا کی اور اس کے باقی جو تھے باقیوں کی شکلیں بنا کر آ گئے ابو جال کو کامیا کیوں ڈر رہے ہو میں آگے ہوں تیری مدد کے لیے سمجھا ہم آپس میں دشمن ہیں تو ہیں لیکن وہابیوں کے خلاف ہم متفق ہیں ہم کیا ہیں جناب پرانے پاک کے اندر یہ مسئلہ موجود ہے کہ ابلیس لعین بیمان اس وقت ابو جال کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالے پنجہ دے کر وہ چل رہا تھا کہ فرشتے اترنے لگے فرشتے کہنے لگا انی ارا مالا مالا انی اخاف اللہ ہر میں ڈرتا ہوں بابا میں وہ کچھ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھتے بھاگا وہاں سے میدان سے سمجھا انہوں نے مشہور کر دیا کہ کنانا کا سردار بھاگ گیا بھاگ گیا بزدل ہے بزدل ہے اللہ معاف کرے ان کو بزدلی کا تانا تو ان کے لیے موت سے بھی زیادہ گندا ہے اس کو پتا چلا سورا کا کو اس نے کہا بےمانوں میں تو آیا ہی نہیں وہاں میدان میں انہوں نے کہا تو کہانی فلان وقت فلاں جگہ پر تھا فلانا فلانا تیرے ساتھ تھا حالانکہ حقیقت وہ کون تھا yes. شیتان بئیمان تھا ابلیس تھا اور اس کے حواری تھا یہ کام کس کا ہے جنات کا ہے نبی علیہ السلام کے بارے میں جب قریشی مشورہ کر رہے تھے تو جن بئیمان آیا تھا نہیں آیا تھا مشورے کے اندر پیر کی شکل بن کر آ گیا اور مشورے دیتا رہا وہ تو جنات کا یہ کام ہے بیمان ڈھیلے مارتے ہیں گھروں کے اندر بندہ جب شرک کرتا ہے تو پھر ڈھیلے مارنا چھوڑ دیتے ہیں بندہ سمجھتا ہے کہ بزرگ نے کیا ہے حالانکہ وہ جنات ہوتے ہیں بجمان وہ سن رہے ہو حدیث پاک میں آیا ہے خود بخاری شریف کے اندر ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کی بیوی کو ایک دن آنکھ میں درد ہوا تو اس نے کہا مجھے اجازت دو میں فلانی یہودیہ سے دم کرواتی ہوں آپ نے فرمایا تو الحمدریف پڑھ کر دم کر دے تو ٹھیک ہو جائے گی وہاں جانے کی کیا ضرورت ہے اس نے کہا تو فلانی عورت کو آنکھ میں درد تھا اس کو تو یہودیا نے دم کیا تو وہ ٹھیک ہو گئی ہے آپ نے فمایا شیتان بےمان نے اس کی آنکھ پہ جو انگلی رکھ کر دبا دیا اس کو درد ہو رہا تھا یہودیا نے دم کیا شیطان نے انگلی ہٹا لی وہ ٹھیک ہو گئی ہے یہ کام کس کا ہے کس کا ہے جنات کا ہے شیاتین اور جنات کا یہ کام ہے کہ وہ بندے کو پکڑ لیتے ہیں بندہ بیمار ہو جاتا ہے پھر جب وہ شرک کرتا ہے چھوڑ دیتے ہیں کہتے ہیں بابے نے شفا دی ہے سمجھ رہے ہو یہ سارا کام کس کا ہے اب پڑھو اگلے صفحے پر آ جاؤ ہاں ایک بات مجھ سے رہ گئی ہے ذرا وہ سمجھا دوں بات مجھ سے رہ گئی ہے حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جتنی مذاہب آدمیوں میں مروج ہیں تمام وہ مذاہب جنات میں مروج ہیں وہ تمام مذاہب کن میں مروج ہیں جتنی مذاہب آدمیوں میں مروج ہیں تمام وہ مذاہب جنات میں مروج ہیں ہر مذہب کے جنات اپنے مذہب کو رواج دینے کے لیے مختلف کرسمیں اور کرتب کرتے ہیں سمجھ رہے ہو ہر قسم مذہب کے جنات اپنے مذہب کو رواج دینے کے لیے مختلف کرشمے کرتے ہیں مختلف کرتب دکھاتے ہیں تاکہ بندہ ہمارے اس عقیدے کا ہمارے اس مذہب کا گرویدہ اور قائل ہو جائے یہ سمجھے کہ عالم غیب کے اندر بھی اس مذہب کی تاریر ہے سمجھ رہے ہو دیکھو قرآن پڑھو والے کا کناترا دادا جنات کہتے ہیں اور یہ کہ بے شک بازے ہم میں سے اچھے لوگ ہیں جنات ہیں اور بازے ہم میں سے سوا ہیں اس کے کنا ترا ایک ہم مختلف راستوں پر چلنے والے ہیں حضرت حسن بسری رحم اللہ فرمودا اند حسن بسری رحم اللہ نے فرمایا ہے کہ ہما مذاہب مختلف آدمیان درمیان جن ہم رواج دار اند تمام مذاہب مختلف آدمیوں کے جنوں کے درمیان بھی رواج رکھتے آئے بعض ان میں سے قدریہ ہیں بعض مرجیا ہیں بعض راغی ہیں بعض ہندو اور بعض یہودی نصرانی مجوسی وغیرہ ذالکہ کا سن رہے ہو آگے فارم سلف نمبر تین پر آ جاؤ بس آلے ہر مذہب و بیداری بر آدمی آن اخبار موافق مذہب خود القاع میں نمایاں ہر مذہب کے جناعات خواب اور بیداری کے اندر آدمی پر موافق اپنے مذہب کے اخبار الکا کرتے ہیں اور آدمی سمجھتے ہیں کہ تصدیق اس مذہب کی عالم غیب سے ہوئی ہے اور زیادہ تر گمراہ چمند اور زیادہ گمراہ ہو جاتے ہیں اللہ حاضل کیاس جن ہر مذہب والے حاجات اور مہمات اور دفاع بلیات کے اندر امداد و جانت اہل مذہب اپنے کی کرتے ہیں تاکہ اہل اس مذہب کے آدموں سے سمجھیں کہ یہ مذہب عالم غیب کے اندر وقت رکھتا ہے کہ ہماری ضروریات پوری ہو رہی ہیں اور ہماری مصیبتیں دفاع ہو رہی ہیں اور سن رہے ہو بڑی قیمتی بات ہے یہ خواب میں بھی تمہیں یاد رہنی چاہیے کہ کام سارا کس کا ہے جنات کا کام ہے یہ بیمان یہی کچھ کرتے ہیں یہ اللہ معلوسی رحم اللہ کی عبارت ہے وقدیت مسلط شیتان والے مستغیض ہے فیصور صاحب ہی اور کبھی کبھی شکل بناتا ہے شیطان بئیمان مدد مانگنے والے کے لیے اس انسان کی جس سے اس نے مدد مانگی ہے پس گمان کرتا ہے مستغیض کے یہ جی کرامت ہے اس انسان کی جس سے اس نے مدد مانگی ہے ہائے ہاتھا ہے ہاتھا نہیں نہیں دور ہے یہ بات دور ہے ان نما ہو ان کے شیطان ہے کون ہے شیتان ایمان ہے ازل لہو جس نے گمراہ کر دیا اسے لہو ہو اور مزین کر دیا اس کے لیے اس کی خواہش بظال جس طرح کے بولا کرتا ہے شیطان اسنام میں داخل ہو کر تاکہ گمراہ کر اس کے آبدام رضیل عابدین کو و بعض الجہالت یقول اور جاہل کہتے ہیں کہ, انہ کا من تطور روح کہ یہ مستغذ بہی کی روح مختلف شکلیں بن کر آتی ہے یہ ظاہر ہوتا ہے کوئی فرض اس کی صورت کے اندر اس کی کرامت کے لیے لیکن برا ہے وہ جو فیصلے کرتے ہیں اس لیے کہ تتور ظہور اگرچہ دونوں ممکن ہیں لیکن ایسے وقت کے اندر نہیں ایسی صورت کے اندر نہیں اور ایسے جرم کے ارتکاب کے وقت نہیں کیونکہ یہ تو اضلال ہے نسال اللہ تعالی بسمائے سوال کرتے ہم اللہ پاک سے اس کے ناموں کا واسطہ دے کر انجا آسمان یہ کہ بچائے ہمیں اس بات سے اور وسیلہ پکڑتے ہم اس کی لطف اور اس کی مہربانی سے یہ کہ چلائے ہمیں اور تمہیں آسن المسالے کے بہتر راستوں پر چلائے ہمیں حافظ رحم اللہ کی عبارت ہے بس تو ذلع کما کانا تو ذیل اور شیاطین بےمان جنات ان کو گمراہ کرتے ہیں جس طرح کہ کی گمراہ کیا کرتے تھے مشرقین کو کبھی تو شکل بناتا ہے شیطان اس صورت میں جس کو بلایا گیا اور عبادت کی گئی بس گمان کر لیتا ہے پکارنے والا کے تاکہ وہی بندہ آ گیا جب گمان کرتا ہے کہ اللہ نے کسی فرشتے کو اس بندے کی صورت میں بھیج دیا بس بے شک نسرانی پکارتا ہے قید وغیرہ کے اندر مار جس کو اور غیر نسر نہیں دوسروں کو پس دیکھتا ہے اس کو کہ آ اس کے پاس ہوا کے اندر اور اسی طرح دوسرا دوسروں کو پکارتا ہے اور تاکہ پوچھا تھا انہوں نے اپنے بعض مولویوں سے اس مسئلے کے متعلق کس طرح وہ آ جایا کرتا ہے فی لما کے پس کہا اس مولوی نے ان کو حاضر ملائکہ یہ ملائکہ ہیں جو پیدا کرتا ہے انہیں اللہ اوپر صورت اس مار جس کے وہ مدد کیا کرتے ہیں اس بھی جس کو جو اس کو پکارا کرتا ہے نو نما حالانکہ وہ مار جرجس نہیں بلکہ شیاطین ہیں چاہیں جنات بان ہیں اضلۃ المشرقین جنہوں نے گمراہ کر دیا مشرقین کو وہاں آل کے اسی طرح بہت سارے بدتی گمراہ اور مشرق المن تسبین ہوتے ہیں فَإنَّا آدم جد ہو ہی پس بے شک ایک ان کا پکارتا ہے اور مدد مانگتا ہے اپنے شیخ اور اپنے مرشد کے ساتھ وہ جس کی تعظیم کرتا ہے حالانکہ وہ میت ہوتا ہے یا مدد مانگتا ہے ساتھ اس کی, اس کی قبر پر جا کر سوال کرتا ہے اور کبھی اس کے لیے منت بھی مانتا ہے اور مثل اس کے اور دیکھتا ہے اس شخصوں کے آگ گیا اس کے پاس ہوا کے اندر اور دفع کرتا ہے مکرو سمجھتا ہے جب کلام کرتا ہے اس کے ساتھ ساتھ بعد اس کے جو سوال کرتا ہے کہ فلانا کام کیسے ہوگا فلانا کیسے ہوگا بنا نہ شیخا نفس عطا پس گمان کرتا ہے وہ بندہ اس آنے والے کو شیخ خود شیخ خود کہ وہ آ گیا ہے اگر ہو وہ زندہ حالانکہ وہ آنے والا نہیں ہے وہ شیاتی بیمان ہے سمجھا حافظ ابن الامیہ رحمہ اللہ نے تو اتنا لکھا ہے کہ ایک شیخ ہے زندہ شیخ کیا ہے لیکن بیٹھا ہے لاہور میں مرید بیٹھا ہے رحیم یار خان تو مرید بئیمان مشرق پکارتا ہے اس لاہور والے شیخ کو شیتان بئیمان مرید کا آواز بنا کر شیخ کے کان میں ڈالتا ہے مرید کا آواز بنا کر شیخ کہتا ہے کہ میں نے اپنے مرید کی فریاد سن لی ہے شیخ کیا سمجھتا ہے کہ میں نے حالانکہ مرید کی آواز نہیں سنی ہوتی شیتان بئیمان اس کے کان میں آواز ڈالتا ہے پھر شیخ کچھ بولتا ہے تو شیطان وہی شیتان بئیمان شیخ کی آواز بنا کر مرید کے کان میں ڈالتا ہے مرید کہتا ہے میرا شیخ پہنچ گیا ہے مجھے حالانکہ وہ کون ہوتا ہے شیطان, شیطان ہوتا ہے سن رہے ہو یہ سارے کرسمین جنات اور شیاتین کے ہیں بزرگوں کو کچھ بھی پتا نہیں ہے آواز اور شاب الزید رحم اللہ کی عبارت بڑی عجیب عبارت ہے پس درمیان حضرت آدم و حضرت نوح حشت واسطہ آدم اور نوح علیہ السلام کے درمیان آٹھ واسطے ہیں کتنی وہیج یک کدو حشت واسطہ کافر نبود اور ان آٹھ واسوں میں سے کوئی ایک بھی مشرق نہیں تھا وہ ہما مسلمان سارے تو سارے مسلمان نیک ذات تھے آرے باد وفات حضرت ادری علیہ السلام بدھ پرستی در اولاد حضرت اعظم رواج جافتا بود ادری علیہ السلام کی وفات کے بعد بدھ پرستی نے حضرت اعظم کی اولاد میں رواج حاصل کر لیا اور سبب یہ ہوا کہ پسران حضرت ادریس سما اولیاء صلاح بودند ادریس علیہ السلام کے پانچ بیٹے تھے سارے کے سارے اولیاء صلاح تھے اور لوگوں کو عبادت کے اندر مشغول رکھتے تھے ہر ایک نے اپنے لیے مسجد درستی ہوئی تھی لوگوں کو اس مسجد کے اندر ذکر وطاد کی دعوت دیا کرتے تھے لوگ بھی شوق و خوشی کے ساتھ ان کے حضور کے اندر لذت عبادت حاصل کرتے جب بیٹے حضرت ادریس علیہ السلام کے جان سے گزر گئے مردم راہ حسرت مخصوص عظیم لائق چود لوگوں کو حسرت اور بڑا افسوس ہوا بابا ہم شکایت آغاز آغاز اور ایک دوسرے کو شکایت کا ابتدا کر دی انہوں نے کہ مارا حال اندر عبادت و ذکر لذت حاصل نہ میں شبد ہمیں اب عبادت اور ذکر کے اندر وہ لذت حاصل نہیں ہوتی جو ان بزرگوں کے حضور کے اندر حاصل ہوتی تھی ابلیس نے اس وقت کو غنیمت سمجھا پیر کی شکل کے اندر اماما سر پر باندھ کر آسا ہاتھ میں لے کر مجمع مردوں کے اندر حاضر ہو گیا سن رہے ہو پیر کی شکل بن کر وہاں آ گیا و گفت اور کہنے لگیا کہ طریقے یافتنہ لذت حالنست کہنے لگا کہ اس لذت کے حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ تصویرات ان بزرگوں کی پتھروں سے تراش کر اور لباس ان بزرگوں والا ان پر ڈال کر محراب مسجد کے اندر مقابل اپنے منہ کے کھڑا کر دو اور ان کو اپنے حال کے ساتھ دیکھنے والا تصور کرو یہ تصور کرو کہ یہ بزرگ ہمیں ہمیں دیکھ رہے ہیں تو اس لیے کہ ان اولیا اللہ اللہ کے ولی نہیں مرا کرتے اللہ کے ولی بل جنتا من دارن الہ دارن اخراج مرا نہیں کرتے اس لیے تم تصور کرو کہ یہ ہمیں دیکھ رہے ہیں وہ ہوما لذت کے در حضور اے شاہ عبادت و ذکر میں داشت بردار وہ لذت جو ان بزرگوں کے حضور کے اندر عبادت و ذکر سے رکھتے تھے وہ اٹھاؤ مردم کو یہ تدبیر بڑی پسند آئی اس وقت وہ فوٹو بنانا جائز تھا اور مطابق اس کے انہوں نے عمل کیا اور اس طرح قرار دیا انہوں نے کہ عادت عبادت عبادت کرنے کے بعد اور نماز پڑھنے کے بعد ہر وہ انسان جو مسجد سے باہر نکلے دست بوس و قدم بوساں تصویرات بجا آبردہ برائے ان بزرگوں کے ہاتھوں پاؤں کو چوم کر